نار رسالت یا رسول اللہ نار حیدری یا علی نہ یا غوث اعظم علما سن زندہ آباد مفتی نعیم صاحب زندہ بات. سلام علیکم. علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ حضرات کا اور حضرت برائے کرم میرے نام کا نارا مت لگایا کریں واقع علماء اہل سنت زندہ باد ہیں اور ہم خادیمان اہل سنت ہیں الحمدللہ اللہ ہمیں خادم اہل سنت قبول فرمائے اچھا یہ فرمائیے میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو ہم تیسری آیت بتائیں جی جناب آواز آ رہی ہے بہت شکریہ ماشاء اللہ میں نے تبدیل کیا الحمدللہ رب العالمین آج مائک اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ اور ٹھیک رہے گا کچھ دنوں تک مزید اچھا یہ مجھے آپ نے یاد دلانا ہے کہ ہم نے آخری دن جو سبق پڑھا تھا وہ کہاں سے پڑھا تھا چونکہ میں تھوڑا سا مطلب تلاش کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا پڑھ لیا تھا مصطفائی بھائی جی جی سنی ٹائیگر بھائی دو دن کے بعد تبدیل کیا مجھے یاد نہیں ہے تو آپ اشارہ دے دیں کہ ہم نے آخری یہ روایت کون پڑھی ہے تاکہ میرے خیال ہے ہم نے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ سلاط السلام جو حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تھے اور انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے اور ان کے جوابات دیے تھے اس کے آگے کا ہی ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ ہم ضرور گفتگو کریں گے تفصیلی خاص طور پر علوم خمسہ کے حوالے سے بالکل مجھے یاد آئی ہم نے آخری روایت یہی پڑھی تھی مجھے یاد نہیں آ رہا سنی ٹائیگر بھائی آپ کو یاد نہیں آ رہا چلے ٹھیک ہے مجھے یاد آ گیا ہے تو ہم نے شبہات والی حدیث بھی پڑھ لی تھی اس کے بعد جو تھی کہ دل انسان کے جسم کا وہ ٹکڑا ہے کہ جو اگر ٹھیک رہے گا تو انسان کا پورا جسم ٹھیک رہے گا اور اگر دل بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا میں آپ کو روایت سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ الحلال البین حلال ظاہر ہے والحرام الحرام اور حرام بھی بیان کر دیا گیا ہے حلال بھی بتا دیا گیا ہے حرام بھی بتا دیا گیا ہے وہ بری مشبہات ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبے ہیں جن کا حکم نہیں بتایا گیا ٹھیک ہے لا یا علم کسی غم انداز جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم فمانت تخل مشبہات جو مشبہات سے بچا استفاع علی دین ہی ہی اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی اما وقاف شبہات اور جو شبہات میں پڑ گیا تو کرائن یہ چرواہے کی مثل ہے یا حول خما کہ جو کسی چراگاہ کے قریب ممنوع جگہ کے قریب اپنی بکریوں کو چراتا ہے اور یوشکو شخو یو قریب ہے کہ وہ اس کی بکریاں یا اس کی جو بھی وہ چرا رہا ہے جانور وہ اس میں پڑ جائیں تو کسی بھی پرو ہیبیٹیڈ کے قریب نہیں جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان غلطی سے اس ممنوع جگہ چلا جائے الا آگے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے محرم ہوں خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وجلّہ کی زمین میں اس کے محارم ہیں کون ہے اللہ اس کے ماہر مل تعالیٰ کے وہی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کی حرمت بیان فرمائی ہے جن سے روکا ہے ٹھیک ہے اللہ و انفل جسدی مد وطن بے شک خبردار انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ایزا صلاحت جب یہ ٹھیک ہوتا ہے جب یہ صالح ہوتا ہے صلاحت جسد کلو تو سارے کا سارا جسم ٹھیک رہتا ہے وہ ایزا فصدت اور جب یہ بگڑ جاتا ہے صدل جسد کلو تو سارے کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہی القل خبردار یہ دل ہے جسم کا یہ حصہ دل ہے اس کے بعد خمس کی بات ہوئی تھی میں نے خمس کے بارے میں بھی آپ کو بتلا دیا تھا کہ غنیمت سے پانچواں حصہ خمس کہلاتا ہے اور کفار کے خلاف جہاد کرنے سے فتح کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کے چار حصے مجاہدین کو دیے جاتے ہیں اور پانچواں حصہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتا تھا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اس پانچویں حصے کو یعنی خمس کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرایا جاتا ہے مصارف جو ہیں وہ فقراء ہیں مساکین ہیں غرباء ہیں اور قومی ضروریات کے لیے بھی یہ رقم استعمال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جناب اچھا اس کی روایت بھی ہم پڑھ چکے تھے اور میں نے تفصیلی طور پر آپ کو اس کی وضاحت بھی الحمد بیان کر دی تھی اس کے بعد جو ہمارا باب ہے وہ ہے باب ما جاء انل بنیع سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باب ہے کہ ہر عمل جو ہے وہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے تو جناب امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی نے اس کے بعد یہ بیان فرمایا تھا کہ فدخلا فی المان اس میں ایمان بھی داخل ہے یعنی ایمان کو بھی انہوں نے عمل قرار دیا چونکہ وہ عمل کو ایمان قرار دیتے ہیں تو اب یہاں پر انہوں نے اگر ایمان کو عمل کہا ہے تو کوئی اس کے اندر جو استحالہ نہیں ہے بالکل ان کے نزدیک عمل ایمان ہے اور ایمان عمل ہے مطلب ان میں کوئی تضاد نہیں ہے باہم تو رحمۃ اللہ نے بیان فرماتے ہیں کہ فدخل ایمان, ایمان بھی اس میں داخل ہے و البو فلاد و زکات و الحج و سونگ و الحکام ٹھیک ہے جی ساری چیزیں داخل ہیں وہ قول اللہ تعالیٰ کل نئی عمل اللہ شاکیلت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد انہوں نے نقل فرمایا کہ آپ فرما دیجیے کل فرما دیجیے کل نوعی عمل ہر شخص عمل کرتا ہے اللہ شاکیلت ہی اپنی سرشت کے مطابق جو اس کی سرشت ہوتی ہے جو اس کی فطرت ہوتی ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب شارکیلہ کا ایک ترجمہ نیت بھی ہے اور آگے خود وضاحت کرتے ہیں اعلی نیت ہی یعنی اپنی نیت کے مطابق یعنی اس کے عمل کو عمل اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اس کی نیت ہوگی تو جو نیت ہے وہی عمل ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھا جی بالکل مجھے یاد آتا جا رہا ہے ہم نے وہ نفقت الرجل علی الاحی والی بات بھی پڑھی تھی اور وہ آ رہی ہے وہ نفقت الرجلی الای یا تصوا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احساس فرمایا <تصفح> کہ شخص کچھ خرچ کرتا ہے اور نیت کرتا ہے صدقے کی تو اس کو صدقے کا ہی ثواب ملے گا ٹھیک ہے کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن جہاد واد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیکن جہاد اور نیت ہے پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے بیان فرمائی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں انّول امال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے امن کانت حجرت اللہ و رسول ہی فضرت و جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی حجرت اللہ, اللہ اور اس کی رسول ہی کی طرف ہے امن کانت حضرت علی دنیا یوسی بوہا اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی کہ دنیا حاصل کرے او مرتی یا تضوجہ یا کسی خاتون کے لیے ہجرت کی کہ اس سے شادی کر لیں فہ حضرت ہوں تو اس کی ہجرت انہی لوگوں کی طرف ہے جن کی طرف اس نے ہجرت کی ہے ٹھیک ہے جناب تو نیت کا بہرحال بڑا دارومدار مدار ہے اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت کے حضرت صاحب بن نبی وقاع کی کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا ان نقل تنفق نف تب تغ بھی تم اللہ تبارہ کا وطالیہ کی رضا کی طلب کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر تم کو اجر دیا جائے گا پھر آگے ارشاد فرمایا میں مراسی کا یہاں تک کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا ٹھیک ہے جناب تو جناب اس میں بیگم صاحبہ کا ذکر خاص طور پر اس لیے آیا کیونکہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بیگم تو اس کی ذمہ داری ہے اس کو کھلانا پلانا اس کو اس کا پہنانا اوڑھانا جو بھی اس کا لباس ہے وہ سب اس کی ذمہ داری ہے گھر دینا لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب اپنی ذمہ داری کو بھی بندہ اللہ تبارک تعالی کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری کرے گا تو اس کو خصوصیت کے ساتھ اس میں اللہ تبارک وطع کی رضا بھی حاصل ہوگی ثواب بھی ملے گا تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے تو اس کو صرف ذمہ داری سمجھ کر ہم پورا کریں تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا بس ذمہ داری پوری ہوئی ہے نہیں بلکہ جو اللہ تبارک کا وطالہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتا ہے اسے اللہ تبارک کا وطالہ نہ صرف یہ کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا فرماتا ہے بلکہ انہیں ان ذمہ داریوں کی حسن ادائیگی پر ثواب سے بھی نوازتا ہے ٹھیک ہے جناب اور اس میں یہ بھی چلا کہ جناب بیوی سے خصوصیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اور موقع با موقع اگر اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت اچھی بات ہے اس پر عمل ہونا چاہیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے ٹھیک ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب یہ سنی ٹائیگر بھائی کے سوال کا جواب ہمارے محترم قبلہ حسن بھائی دیں گے انشاءاللہ. جی جناب بات قول نبی صلی اللہ تعالیٰ اذا للہ و رسولہ. جی جناب اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ماشاءاللہ سنیتا سُنی ٹائگ کیا آئی ڈی سے آج ماشاء اللہ سے دیکھیے جناب میں آپ کو ایک بات بار بار ارض کر چکا ہوں اور ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے ہمیں دین اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے جب تک انسان اللہ تعالی کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل نہ کرے اور خاص طور پہ اس عمل میں کوئی دکھاوا نہ ہو کسی اور کے لیے عمل نہیں ہو رہا ہو تو اس وقت تک وہ عمل قبول نہیں ہوتا یعنی ہر عمل کی قبولیت کی چابی اخلاص ہے یعنی اخلاص کہتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کو یعنی مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنا ہو ٹھیک ہے جناب تو جناب جناب کیا بات ہے ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے اچھا جی اچھا اب یہاں پر فرمایا گیا کہ الدین النسیحت دین نصیحت ہے لل ہی اللہ کے لیے اور رسول کے لیے تو صاحب یہ کیا بات ہوئی اللہ کے لیے نصیحت رسول کے لیے نصیحت دیکھیے جب بھی اس طرح کی بات ہوا کرے تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ہماری اسلامی بہنوں خصوصی توجہ رکھا کریں اور یہ سوالات یہ جوابات جواب کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تو آپ کو سمجھانے میں موقع ب موقع بڑی آسانی ہوگی مثلا پرسو مجھے موقع ملا آپ سے سوالات کرنے کا میں نے بہت سارے سوالات کی اور یقین مانیے قدر آسان سوال کیے لیکن مجھے بڑا مطلب دکھ ہوتا رہا بڑا افسوس ہوتا رہا کہ ہمارے اکثر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس کے جواب دینے سے رہیں ٹھیک है تو آپ سے اگر میں کبھی پوچھوں کہ سرکار نے فرمایا تین نصیحت ہے اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ نے بتانا ہے کہ اللہ کے لیے نصیحت کیوں ہے مراد کیا ہے اور سرکار کے لیے نصیحت ہے تو اس سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے جناب تو میرے پیارے پیارے سلام بھائی سمجھ لیجیے جب سمجھیں گے تو یاد رہے گا انشاء اور جب یاد رہے گا تو بتا پائیں گے تو سمجھ لیجیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے دیکھیں ویسے تو دیکھا جائے تو اللہ نصیحت کہتا ہے خیر خواہی کو اردو میں خیر خواہی ہم اللہ اور اس کے رسول کی کیا چاہیں گے اللہ اور اس کا رسول تو اللہ تعالیٰ تو محتاج ہے ہی نہیں کسی کا ٹھیک ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لی تو اب دیکھا جائے تو نصیحت کے معنی کا صدور یا ثبوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیسے ہو تو سمجھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خیرخواہ یہ ہے ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے ٹھیک ہے اللہ تعالی کے جتنے احکامات ہیں ان سب پر عمل کیا جائے نمبر ایک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے یہ سرکار کے ساتھ خیر خواہ ہے ٹھیک ہے جی اور ایک روایت کے اندر جو ہے وہ کتاب کے لیے بھی فرمایا تو کتاب کے ساتھ خیر خواہ ہے یعنی قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہ یہ ہے کہ کتاب اللہ پہ مکمل طور پر عمل کیا جائے ٹھیک ہے اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے آکا نے منع کیا ہے قرآن پاک نے منع کیا ہے ان سے بات رہے ٹھیک ہے اور میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خاہی کا معنی کیا ہے خیر کہتے ہیں بھلائی کو خواہی عربی یہ فارسی کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے چاہنا اللہ کے ساتھ خیر چاہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہے اسے ویسا سمجھے سب سے پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ خیر خاہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شک نہ کرے الحاد نہ کرے اور ہر قسم کے عائب سے اللہ تبارک و تعالی زوج اللہ کی ذات کو پاک قرار دتاعت کرے اس کے سارے احکامات مانے اس کی نافرمانی سے بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کرنے والوں سے اللہ تعالی کے پیاروں سے بڑا پیار رکھے اور اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بغور رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے ان کا شکر ادا کرے اور جو بھی عبادت ہے سب اللہ کے لیے کریں اخلاص کے ساتھ کریں اور دیکھا جائے تو پیار اسلام بھائی یہ در حقیقت انسان کی اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی ہے اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی ہے کیونکہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ تمام خیر خواہی کرنے والوں اور تمام جہانوں سے مستغنی ہے بے پرواہ بے نیاز ہے ٹھیک ہے جناب تو اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خرخائی یہ ہے کہ آپ کی رسالت کی تصدیق کریں آپ کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر ایمان لائیں آپ کے سارے احکامات کی اطاعت کریں آپ کے لیے کوشہ رہے ٹھیک ہے نا اور الحمدللہ ہمارا یہ درجہ ہمارا یہ روم ہمارا یہ بال کا دوائیس و پھیلے سنت کا جو ایک مطلب ماشاء سے چھوٹا سا گلدستہ ہے الحمدللہ یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رضا کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے ہمیں الحمدللہ جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا اور اسی طرح سرکار کی سنتوں پر عمل کریں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان اخلاق حسنہ کو اپنی ذات پر اپنانے کی مکمل کوشش کریں سرکار کی بہت تعظیم و توقید کریں آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں اور آپ کی اہل بیت سے محبت رکھے اور آپ کے صحابیوں سے بڑا پیار رکھے یہاں ایک لفظ آیا آئم مسلمین کے لیے بھی نصیحت ہے دین تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حق بات میں ان کی معاونت کرے اور آئم اگر عام آئم دین ہے مطلب مسلمانوں کے امام مسلمانوں کے رہنما مراد ہیں اگر تو حق بات میں ان کی معاونت کرے ان کا ساتھ دے اور ان کی غلط باتوں پر ان کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرے ان کی بغاوت نہ کرے ان کے خلاف نہ جائیں ان کی مخالفت نہ کرے ان کی میں نماز پڑے اور جناب ان کی عزت کرے ٹھیک ہے اور یہ اسی صورت میں ہے کہ جبکہ عائمۂ دین سے مراد رہنما ہو حاکم ہوں ارباب اقتدار ہوں اگر اس سے مراد اولاما لیے جائے تو اولاما کے حوالے سے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اولاما کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اولاما کی بات مانے علما کے فتوا پر عمل کرے اولاما کے ساتھ حسن زن رکھے اور ان کی بڑی تعظیم کرے ٹھیک ہے اور عام لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ نصیحت یعنی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری طریقے کرے عام لوگوں کو سمجھائے بین کی بات بتائے ان سے ایزا دور کرنے کی کوشش کرے اگر کوئی بھائی مسلمان بھائی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرے اگر کسی کو مسائل نہیں پتا شریات کے احکامات نہیں پتا تو انہیں بتائے نیکی کے کام میں مسلمانوں کی مجد کرے اور مسلمانوں کے ایوب کی, کی پردہ دری کرے پردہ رکھے ان پر شفقت کرے محبت کرے ان کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے انہیں ضرر نہ پہنچائے اور جنا ضرورت مند مسلمانوں کی خصوصیت کے ساتھ مدد کرے بیمار مسلمان ہو تو ان کی عیادت کرے کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے اور مرنے کے بعد اسے ایسا ثواب کا سلسلہ جاری رکھے امداد القاری کے اندر وضاحتیں بیان کی ہیں جو میں نے آپ کو مختصرا گزارش کی امید ہے کہ ہمارے سارے اسلامی بھائیوں کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے رسول اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے آئمائے دین کے ساتھ خواہی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ کیا ہے ٹھیک ہے جناب تو اب ہم سلسلہ درس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمين جناب جری بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار تو علم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سرکار کی بیعت کی القامات نماز قائم رکھنے پر وہ اتائی زکات ادا کرنے پر اور اس بات پر کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا ٹھیک ہے جی اب جناب اس میں آپ نے روایت میں سنا بیعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیعت کی تو بیعت کا مانا ہے پیارے عہد کرنا وعدہ کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابیوں کو مختلف اوقات میں مختلف وجوہات سے اپنے بیعت کروائی ٹھیک ہے آج بھی جو بیعت ہوتی ہے ماشاءاللہ اس میں کوئی پیرہ طریقت کوئی شیخ طریقت کوئی عالم باعمل جو ہے وہ بیعت کراتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ آ کام کی خلاف ورزی نہیں ہوگی صادقہ گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا تو یہ بیان کرنا مستحب ہے واجب یا فرض نہیں ہے جو ہمارے یہاں الحمد ہوتی ہے اور یہ ضرور کرنی چاہیے سلسلہ بیات حاصل ہونا چاہیے اور سلسلہ تصور سے وابستگی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو المختصر یہ کہ اس میں جو جو باتیں ہیں ان کی وضاحت ہم کر چکے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں حد حدان علی اللہ لا تو جریر بن عبد اللہ یہ کہتے ہیں یہ کہہ رہے تھے جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا ٹھیک ہے یوم مات المغیرہ بن شعبہ جزل المغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا قامہ تجری بن عبداللہ کھڑے ہوئے فحمد اللہ کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تو قال اور کہنے لگے আলাইকুম بالتقی بالتقا اللہ لاح وحده لاشریک لہ تم لوگ اللہ توحدو لاشریک لہ سے ڈرو اور والوقار اور وقار رکھو اپنے اندر والسکینہ اور سکون سے رہو اتیاتی امیر یہاں تک کہ تمہارے پاس نئے امیر المومنین آ جائیں بن شعبہ ذمہ دار تھے اس علاقے کے گورنر تھے فعین نویاتی کم کیونکہ وہ اگر ابھی آئیں گے یہ کہیں گے استاف امیر فعین نحو کا نا یو کہ اپنے امیر کے لیے جو تمہارے ذمہ دار تھے جو گورنر تھے جو تمہارے بڑے تھے ان کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت چاہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے سما قال پھر انہیں جرید بن عبداللہ نے یہ کہا بعد ہم دو سلاد کے بعد یہ پر انی عط نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا خود تو میں نے ارض کی اوباقاسلام میں آپ سے اسلام پر بیات کرتا ہوں فشرط علی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کچھ شرطیں لگائی کیا شرط لگائی وننس لی لكل مسلمین نے یہ شرط لگائی کہ میں ہر مسلمان سے خیر خی کروں گا ہر مسلمان سے ہر مسلمان سے خیر خی کروں گا فبایعته على هذا تو میں نے اس بات پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ السلام سے بیعت کر لی ور ربی ھذا المسجد اور اب یہ کہتے ہیں حضرت جری بن کہ اس مسجد کے رب کی قسم لکم میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں نہ جنا اور پھر انہوں نے یہ بات کہنے کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ممبر سے نیچے اتر گئے ٹھیک ہے نا تو یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے یہاں پہ یہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے اور ماشاءاللہ اللہ بڑے بزرگ صحابی ہیں حدیبیہ میں بھی حاضر تھے غزوہ خندق کے زمانے میں اسلام لائے تھے یہ اور ان سے چھتیس حدیثیں بھی روایت کی گئی ہیں ماشاءاللہ بہت عاقل بہت ذہین اور بڑے ادیب بزرگ گزرے ہیں پچاس تو جی حضرت جریبن عبداللہ عبداللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اس حدیث میں بھی انہوں نے ذکر کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ارشاد فرمائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان سے خیر قواہی کرنے کا انہیں حکم ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تو جناب اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں بڑا مختصر کر کے آپ سے سوال کروں گا اور آپ اسلام بھائیوں کے میں مبارکباد دینا چاہوں گا ماشاء اللہ دو مبارکباد ایک مبارکباد تو یہ کہ ہمارا یہ ماشاءاللہ کتاب الایمان مکمل ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور دوسری مبارک باد یہ کہ ہماری لائٹ آ گئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اور اب میں وہ لگانے والا ہوں تو اگر شور آئے تو مجھے بتائیے گا تاکہ میں اسے باہر نکالوں ٹھیک ہے جی جناب ایک منٹ آپ ہولڈ کیجیے گا میں لگا رہا ہوں بسم اللہ جی پہلے سے بھائیوں جی جزاک اللہ آپ کو بھی خیر مبارک اللہ خوش رکھے آپ کو جی وائس اوکے ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ اوکے ہیں جزاک اللہ جناب اس حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید نو بھائی ہاتھ میں بھائی کہیں آ رہی ہے کہیں نہیں آ رہی نکال لی اب آ رہا اب آ رہی ہے آواز اب آ رہی ہے آواز اب آئے گی نا دیکھیے میں نے وہ نکال دیا تو اس کا مطلب یہ طے ہوا کہ آپ اسلامی بھائیوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب جو ہے وہ چارجنگ کے وقت نہیں سنیں گے آپ ٹھیک ہے جی ایز یو لائک ایز یو وش تو ہم ایسا کرتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ درد ختم کرنے کے بعد ابھی ماشاء اللہ ہے پن ڈال واپس چلے خیر تو اب میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ پن میں نے دوبارہ لگا لی ہے تو آواز میں فرق آئے تو پلیز بتائیے گا جزاک اللہ بہت شکریہ اب میرا سوال یہاں پر پیارے پیارے سنائے آپ حضرات سے یہ ہے یہ شاشرے کہ سرکار صلی تعالیٰ نے تو مسلمان کرنا تو کیا کسی کافر کے ساتھ خیر خواہی کی جا سکتی ہے کیا نہیں کافر کے ساتھ خیر خواہ کرنی چاہیے کہ نہیں سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اسلام کی دعوت دینا کافر کو مسلمان ہونے کی دعوت دینا اور اگر وہ کبھی مشورہ طلب کرے تو اس کو نیک اور اچھا مشورہ دینا اس کے ساتھ خیر خواہی ہے اللہ اور جناب کافر کے ساتھ عہد چکنی کرنا اسے مطلب عہد چکنی نہ کرنا اسے دھوکہ نہ دینا فراڈ نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا یہ بھی اس کے ساتھ خیر خواہی ہے اور یہ تو بہرحال کی جائے گی اور جناب اگر وہ مسلمانوں کا کوئی کافر خادم ہے کوئی ملازم ہے کوئی نوکری کرتا ہے اور وہ بیمار پڑ جائے تو بالکل اس کی عیادت کی جائے گی اور یہ بھی اس کی خیر خواہی ہے اور ان سب چیزوں کا اسلام میں ثبوت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آپ کا اے سی بند ہو گیا ہے اور ہمارا اے سی تو مستقل بند ہے <laughs> چلیں میں آپ تمام میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کو اور ہماری پیاری پیاری بزرگ اسلامی بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارا کتاب الایمان کا الحمدللہ رب العالمین بفبلی تعالی چیپٹر مکمل ہوا اور یہ بہت بڑا احسان ہے اس باری تاعلیٰ کی اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم شریف کتاب ایمان سے السلام علیکم حضرت آپ کو میری آواز آ رہی ہے حضرت آپ کو میری آواز آ رہی ہے مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے حضرت آپ جب اعلان اپنے جواب آپ خوشخبری سنا رہے تھے نا اس وقت آپ کی آواز بریک ہونا شروع ہو گئی تھی تو جب آپ خوشخبری سنا رہے تھے نا تو غالباً میں نے جب آپ, آپ سے یہ لکھا تھا نا ٹیکس میں آپ مٹھائی کھلائیں حضرت تو پھر آپ نے شاید آپ کی آواز شاید بریک ہونا اس وجہ سے شروع ہو گئی کہ میں نے آپ سے مٹھائی کی فرمائش کر لی تھی تو میں وہ فرمائش واپس لیتا ہوں حضرت آپ تشریف لائیے مائک پہ السّلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ حضرت بالکل حضرت میں وہ آپ نے لکھا تھا کہ آپ کا ایسی بند ہو گیا ہے تو کیا اس حضرت ہمارا تو ایسی مستقل بد ہے ماشاءاللہ تو آپ دعا کہہ رہے ہیں کہ قبر میں ہمیں جو ہے وہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہو جائیں اور آخرت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیوا الحمد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو جائیں اور جناب جنت جن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جی السلام علیکم حضرت آپ حضرت لذی لوگ ہو جائیں آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے آپ ایک دفعہ اپنا پالٹوک بند کر دیں اور دوبارہ پالٹوک پہ چلائیے تو آپ کی آواز بریک ہے حضرت آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے آپ اپنا پالٹاک بند کر کے دوبارہ پالٹاک اسٹارٹ کریں مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے حضور حضرت میرے خیال سے شاید ڈی سی ہو گئے तो एडमिन आप इनको बाउंस कर अच्छा आ रही है आ रही है बाउंस नहीं करना भाई बाउंस नहीं करना बहुत मारेंगे मुझे आप जो है अपना बंद कर दें और दोबारा तश्फ ले आइएगा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है वैसे यार मेरा भी पालटोक बंद ही था पता क्या हुआ अभी मुफ्ती साहब आते थे मैं उनसे मसला पूछता हूँ शरीफ मसला मेरा भी पालटोक बंद ही था मेरे यहाँ अभी लाइट गई है رات کو ابھی دیکھیں تقریباً ڈیڑھ بج رہا ہے اور ابھی ڈیڑھ بجے لائٹ گئی اور میں کو لگ رہا ہے آسار صحیح نظر نہیں آ رہے مجھے لگ رہا ہے کہ دو گھنٹے دو گھنٹے سے پہلے لائٹ نہیں آئے گی اب ہوا یہ ہے کہ میرے ہاں جو ہے نا وہ یو پی ایس جو میرا ہے نا کمپیوٹر کے ساتھ جو کنیکٹ ہے وہ یو پی ایس میرا خراب ہو گیا ہے اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لائٹ گئی نا تو اب وہ یو پی ایس کے ساتھ جو ہے نا میرا جو سوری یو پی ایس کہہ رہا ہوں ایک منٹ یہ کس نے میسج بھیج دیا بھائی؟ جی میرے بھائی آپ نے مجھ سے سوال یہ پوچھا ہے آپ کے دو نک آن لائن ہیں یہ کیسے تو میرے بھائی یہ میری کرامت ہے یہ میری کرامت ہے کہ میرے دو نک آن لائن ایک ساتھ اس روم میں ٹھیک ہے. ہے میرے بھائی آپ کو جواب مل گیا آپ کے سوال کا تو یہ اس طرح کی میں کرامتیں الحمدللہ بہت دکھاتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے نا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی کرامت میری دیکھ رہی ہو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا اچھا تو ابھی میں اسی صاحب سے سوال پوچھنے والا ہوں کہ اب وہ میرا جو یو پی ایس ہے نا کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ تو خراب ہوا ہوا ہے تو اب جو میرا گھر کا جو یو پی ایس ہے وہ تو چل رہا ہے اس میں لائٹ چل رہی ہے پنکھا چل رہا ہے لیکن کمپیوٹر کے ساتھ جو پی ایس ہے نا وہ خراب ہوا ہوا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے السلام علیکم اللہ السلامت السلامت اللہ میری آواز آ ہے آپ کو جی جی سائیکل سب بہت شکریہ سنی ٹائیگر کہاں چلے گئے سنی ٹائیگر کو میری آواز آ رہی ہے جی سنی ٹائیگر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ماشاء سب کو تو آ ہے الحمد رب العالمين. تو خیر آپ سے بھی تفن ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جزاک اللہ اصل میں آپ کی آواز کہیں گم ہو گئی تھی ہم اس لائق نہیں تھے شاید کہ آپ کی میتھی میتھی پیاری پیاری آواز ہماری سماعت سے ٹکرا سکے تو بہرحال ہم محروم سماعت رہے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ مطلب جی ضرور آپ تشریف لائیے میں آپ کو دعوت دے رہا تھا آئیے جی السلام علیکم حضرت میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ میرے پاس جو گھر پہ انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے تو وہ لائٹ چلی گئی ہے میرا یو پی ایس بند ہوا ہوا ہے تو میرا وائی فائی سسٹم جس کے ذریعے میں وائرلیس سسٹم کے ذریعے یہاں اپنے لیپ ٹاپ سے بات کرتا ہوں آپ سے میرا میرا وائی فائی وائر سسٹم دور لگا ہوا ہے تو اب جو وہ تو لائٹ چلی گئی ہے اب وہ میں اس سے کنیکٹ نہیں ہوں اب مطلب یہ گھر میں کسی نے وائی فائی سسٹم لگایا ہوا ہے اس کے سگنل میرے کمرے میں آ رہے ہیں تو کیا میں اس سے یہاں پر ابھی اس وقت لوگ ان ہوں تو کیا یہ میں اس سے لوگ ان ہو کر اس کو یوز کر سکتا ہوں اس کی کیا شریعت شریعتوں پر اس کی سگنل میرے پاس خود آ رہا ہے میں اس کو کہیں سے کھینچ نہیں رہا سگنل کو بس وہ سگنل آ رہا ہے ہمارے اطراف میں جیسے میرے گھر میں لگا ہوا ہے سسٹم تو اس کے سگنل بھی دوسرے گھروں میں جا رہے ہوں گے تو دوسرے گھروں میں لگے ہوئے اس کے سگنل بھی میرے گھر اس سے میں اس وقت کنیکٹ ہوں تو کیا یہ میرا یہاں پر کنیکٹ ہونا بیٹھنا سننا سنانا یہ سب جائز ہے یا نہ جائز ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ دیکھیں میری معلومات دراصل وائی فائی کنیکشن کے حوالے سے بہت بہت کم ہے تو برائے کرم آپ مجھے تھوڑی سی بارے میں مدد کیجئے گا میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ کیا وائی فائی کنیکشن کے کوئی خاص سگنلز ہوتے ہیں جس کے بارے میں کوئی کلر ہوتا ہے کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کے ہیں اور یہ آپ کے نہیں ہیں کیونکہ جی بالکل یہ وائرلیس انٹرنیٹ کنیکشن ہے اتنا میرے دل میں ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب جیسے ہم یوز نہیں کر سکتا لیکن میں یوز کر رہا ہوں وہ کوڈیڈ نہیں ہے ظاہر سی بات ہے میں اس کی سسٹم جو یوز کر رہا ہوں تو اس کی اسپیڈ میں تو فرق پڑے گا نا حضرت اس کی اسپیڈ میں فرق پڑے گا وہ بے شک وہ جتنا بھی استعمال کرے ان لمٹ یوزیج ہوتا ہے لیکن بہت سے ایسے بھی کنیکشن ہوتے ہیں جن کا لمیٹڈ یوزیج ہوتا ہے 2GB, 4GB, 5GB اس سے زیادہ اگر آپ لمٹ آپ اوور کریں گے تو اوپر سے پیسے دینے پڑتے ہیں تو یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں اب مجھے نہیں پتا ان کا کنیکشن ان والا ہے یا لمیٹیڈ والا ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پڑوس میں سے سگنل آ رہے ہیں میں کہیں سے کیچ نہیں کر رہا خود بخود آ رہے ہیں میرے پاس لیکن اگر میں اس کو یوز کرتا ہوں اب جیسے اگر میں پسند نہیں کرتا میرا وائی فائی کوئی یوز کریں میں اس پر کوڈ ڈال دیتا ہوں دوسرے آدمی کو ہو سکتا ہے اتنی اویئرنیس نہ ہو دوسرے آدمی کو ہو سکتا ہے اتنی اویرنیس نہ ہو اور اس نے اوپن رکھا ہے تو اس کے کنیکشن میرے پاس آ رہے ہیں میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو کہیں میں گناگار تو نہیں ہو رہا ہمارے پڑوس میں بھی تھا ہم نے اس سے کہا تھا کہ آپ کوڈ ڈال لیں اچھا ٹھیک ہے تو اب میں کہیں گناگار تو نہیں ہو رہا اگر گناگار ہو رہا ہوں تو میں ابھی فورن ڈی ہو جاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں میں اپنے وائی فائی کو کسی طرح سے اسٹارٹ کرنے کی جنریٹر وغیرہ کی کوئی سیٹنگ بناتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنا جو ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے تو آپ اشاء فرما دیں تاکہ میرے لیے گنجائش نکل آئے اور اگر واقعی گنجائش نہیں ہے تو پھر میں اس کو ابھی آف کر دیتا ہوں اجازت لے لیں تو بہتر ہے سمپل بات ہے شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جزاک اللہ تو میں سب سے پہلے تو اپنے درجے میں موجود تمام مفتیان کرام اور مفتیان نظام اور جناب علماء میرے گھر میں تو نہیں آ رہے تو یہ بھی دیکھ مسئلہ ہے حضرت السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ رکھا تو بھارت ایسا ہوتا ہے تو میں اپنے درجے میں موجود تمام مفتیان کرام کا بہت بہت مشہور ہوں کہ وہ ہمارے درجے میں موجود ہے ماشاء اللہ اور سب اپنی اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں ماشاءاللہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں آزاد مملکت میں رہتے ہیں ماشاءاللہ اور آزاد زندگی گزارتے ہیں ماشاءاللہ تو خیر میں یہ عذرائے تفنن بات کر رہا ہوں آپ لوگوں نے جو مشورے انہیں دیے ہیں یقیناً وہ فتوے کے طور پہ نہیں دیا آپ نے انہیں رائے دی ہے اپنی اور بالکل آپ کو ہمارا فورم بڑا آزاد فورم ہے ہم ایک دوسرے سے اپنی رائے کو شیئر کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے جزاک اللہ مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے عذراہ تفن یہ ساری باتیں کی اب میں آتا ہوں جناب سننی تاکے بھائی کے جواب کی طرح تو بالکل حضرت جو میں آپ کے سوالات سے سمجھ پایا ہوں اس میں یہی ہے کہ آپ واپسی ڈی سی ہو جائیں اور کوشش کریں خود اپنے وائی فائی سے آ جائیں اور اگر اپنے وائی فائی سے نہیں آ پا رہے ہوں تو محترم جو آپ وائی فائی اس وقت آپ یوز فرما رہے ہیں آپ ان سے اجازت لیں اور یہ تو آئندہ کی ہے ماضی کے لیے آپ ان سے معذرت کر لیجئے یا ان سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ آپ کو معاف فرما دیں اور آئندہ کے لیے انہیں بتا دیجئے کہ ایسی صورتحال بھی کبھی ہو جاتی ہے اور میرا خیال ہے اگر آپ آ, کچھ ڈاؤن لوڈ نہیں فرماتے اور کچھ اپلوڈ نہیں فرماتے تو انہیں شاید اس پر اتنا زیادہ اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال آپ ان سے پوچھیں یہ واقعی آپ کے سوال کی روشنی میں میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ ان کا خاص کنیکشن ہے ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے ہمارے محترم جناب جا چکے ہیں جی ان کو سوال ملے گا بالکل ملے گا تو ہمارے سنی ٹائیگر بھائی میرا خیال ہے فوراً چلے گئے <coughs> جی سنبھائی چلے گئے میرا خالی ڈی سی ہو گئے तो ये होती है जनाब अमल करने वाली बात फौरन चले गए तो अब माशाला दर्द तो हो गया <coughs> और गुप्त भी होती रही और होती रहेगी इनशाला तो ही इज बैक बैक जी जना आई एम इन रोम जी सुनी टाइगर भाई मैं अर्जी कर रहा हूँ कि आपने मेरा जवाब सुन लिया होगा कि आप पहले जवाब अच्छा میں عز کر کہ آپ اپنے پڑوسی کی اجازت سے آ سکتے ہیں ان کے وائی فائی کنیکشن پر اس کے علاوہ نہیں آ سکتے ہیں تو براہ کرم آپ ان سے اجازت ابھی لے لیں اور جناب آئندہ کی بھی اجازت لینا چاہیں تو لے لیں اور ماضی کی معذرت کرنا چاہیں تو بلکہ کرنا چاہیں نہیں ماضی کی آپ نے ان سے معذرت کرنی ہے ٹھیک ہے اگر اگر وہ آپ سے اس کا کوئی تاون وغیرہ چاہیں تو آپ انہیں تاون بھی دے دیجیے گا ٹھیک ہے ایک ڈبہ دے دیں مٹھائی کا ٹھیک ہے جی وہ تو ظاہر ہے ان کی جو مطلب ہر شخص کا الگ معاملہ ہوتا ہے کوئی ایک ڈبے پہ راضی ہوتا ہے کوئی زیادہ دبو پہ راضی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ خوش رکھے آپ کو ہمیں ہم سب کو تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں ایک انعام حاصل ہوا کہ الحمد رب العالمین ہمارا کتاب الایمان کا سبق مکمل ہوا بخاری جگہ سے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمارا ایمان بھی مکمل فنوانے ٹھیک ہے جی تو دعائیں ہوتی رہیں گی اِنشاء گفتگو ہوتی رہے گی درس ہوتا رہے گا وقت ہے سوال جواب کا تو کچھ سوال جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کچھ ہم سنیں گے کچھ آپ سنائیے گا کموجن بھائی ہمارے نہیں آئے آج بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا اسی طرح ہمارے محترم قبلہ مصطفی بھائی کی آواز سننے سے محروم ہوں سے تو اس کا بھی قلق ہے مجھے بڑی تکلیف ہے تو اللہ کہہ رہے کہ وہ بھی تشریف نہ ان کی آواز سن پائے ہم آپ صبح کے گھر کیا <laughs> بات ہے سبحان اللہ ہی. وہ بھی ہم نہیں سبحان اللہ نظیم ماشاء اللہ مشورے آ رہے ہیں قبلہ तो सुननी टाइगर भाई आप तो क्या बात है आपकी और आपके मश्वरों की मैं जनाब अपने जितने सुनने वाले हैं स्नाय भाई सबको खुशानदीद कहता हूँ कि आप इस्नाह भाई आए सवाल कीजिए अपने हैंड आप इस वक्त जो है वो जिन्होंने रेस किए हुए हैं वो मतलब बिल्कुल डाउन कर दें और फिर जिन्होंने सवालत करने हैं वो इस्नाय भाई अपने हैंड जो है वो मतलब बिल्कुल रशीफ लाए मुझे अच्छा लगेगा जी फराज भाई वेलकम टू यू कौन आएंगे अब आपका वक्त है آپ تشریف لائیں میں آپ سے سنوں گا آپ مجھے سنائیں گے انشاءاللہ آئیے جناب فراز بھائی اور اس دوران جو بھائی آنا چاہیں وہ اپنے ہینڈ ریس کیجیے اور ہم یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب میرے پاس کوئی سوال تو نہیں ہے مگر ایک شکایت ہے یہ ہمارے بھائی ہیں روم میں اکثر آتے ہیں سوری انہوں نے مجھے اجازت تو نہیں دی کہ آپ کو نام بتاؤں مگر انہوں نے شکوا کیا تھا آج صبح میں آن لائن تھا ہاں صبح کی بات ہے جی ہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جب بھی سوال کرتا ہوں تین تین چار چار مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں مگر یہ کہ مفتی صاحب وہ سوال دیکھتے ہی نہیں ہیں میرے خیال سے وہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے تھے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا آپ سوال کیسے کرتے ہیں تو میں ٹیکسٹ کرتا ہوں میرے پاس مائک نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ کسی کو دے دیا میں نے ان کو اس وقت وہ کیا میرے خیال سے وہ ابھی ہیں نیو ان کا روم کے اندر ہے उनको शिकवाया था कि आप जब बात करते हैं तो टैक्स नहीं हैं, तो मैंने कहा कि आप दो दिन से अगर आपने सवाल किया दो दिन पहले किया तो आपको पता है कि साफ के साथ प्रॉब्लम थी एक तो लाइट में होती थी वो टॉर्च पर पढ़ते और स्क्रीन देखना टॉर्च में पढ़ना फिर या आपका किताब देखना तो हो है उससे हो गया हो तो वो अगर भाई सुन रहे हैं और अगर उनका सवाल है तो या मुझे भेज दें या फिर किसी और साहब को भेज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी फिर सवाल का जवाब क्योंकि उन्होंने कुछ कमेंट ऐसे दिए थे जो मैं मुनासिब नहीं है कि मैं रूम आपको आपको कहूँ تو انشاءاللہ شاء اللہ کا بھی تو میں بتا دوں گا آپ کو اگر مجھے سوال تھے میرے پاس مگر میں نے بتایا نا میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں تو اگر سوال بند جاتا, یاد آتا ہے تو میں کرتا ہوں آ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جناب جی اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی بھائی میں بڑی معذرت چاہوں گا جن صاحب کو بھی مطلب ایسا لگا ہو تو جان بوجھ کر تو یقین مانیے یہ جی سوچا کہ نہیں جا سکتا کہ کسی کو کبھی جو ہے وہ نظر انداز کیا جائے تو ایسا ضرور ہوا ہوگا جب وہ فرما رہے ہیں اور بالکل ایسا ہوا ہوگا انسان ہے اور انسان ورق کبو من الخط کی تو بالکل خطہ بھی ہوتی ہے نسیان بھی ہوتا ہے تو آپ فراز بھائی میری طرف سے خصوصیت کے ساتھ انہیں گزارش گا کہ وہ شفقت فرمایا اور بالکل برا نہ مانے آپ ہم سب بھائی ہیں اور یہ ہمارا مطلب یہ روم جو ہے وہ ایکچولی ہمارا گھر ہے اور ہم سب ظاہر ہے ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ان شاء اللہ اگر ان کو مجھ سے شکوا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر ان سے دلی معذرت چاہوں گا اور میں حاضر ہوں انہیں یہ کہیئے گا آپ میری طرف سے کہ وہ مجھے ڈائریکٹ پی ایم کیا کریں اور میں پی ایم ضرور پڑھتا ہوں اگر مین ٹیکس میں نہ بھی پڑھتا ٹھیک ہے کیونکہ معلوم نہیں ہوتا کہ مین ٹیکس پہ بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا تو کبھی ظاہر ہے جب لائٹ ہوتی ہے تو میں نارملی پڑھ بھی رہا ہوتا ہوں اور کبھی کبھی رہ بھی جاتا ہے کیونکہ بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں سوچ سوچ کے بولنا بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی میں آنکھیں بند کر کے بول رہا ہوتا ہوں اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے آپ کی خدمت میں ٹھیک ہے جی تو جی بالکل ان شاء اللہ ڈیڈی صاحب آپ کو بھی ان لیکن برائے کرم مطلب میں آپ ہمارے روم میں نئے ہیں ہم آپ کو خوشحال کہتے ہیں تو آپ سشی سائی بہت بہت شکریہ میں روم میں نیا ہوں لیکن اس دنیا میں تم سے پرانا ہوں جہاں تک سوال پوچھنے کی باتیں میں سوال پوچھا نہیں کرتا میں سوالات کے جواب دیا کرتا السلام علیکم یار بات تو کرنے دو نا میرے بھائی بات تو کرنے دو کوئی بات نہیں یار بات کرنے دیں اگر کوئی جب تک گالی نہ دیں کوئی گندی بات نہ کریں بری بات نہ کریں آپ کوئی پتہ نہیں بات تو کرنے دیں اگر کوئی فوراں گالی دے یا کوئی اس طرح کی غلط بات کریں تو فوراً ڈوٹ دے دینا ٹھیک ہے آ جائیں اپنا ڈیٹی بگ بک صاحب آ جائیں یہ حرکت اگر دوبارہ کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا کی اقتصادی صورتحال کی ذمہ دار صرف ایک ہی قوم ہے جس قوم نے دنیا کا سارا کچھ کھا لیا پہلے وہ انگریز کے روپ میں پوری دنیا پہ قابض ہو گئی تھی تمہاری تکلیف سننے کے لیے نہیں بیٹھے ٹھیک ہے اس کو باؤنس کر دو بھائی اور اپنا مقصد صاحب لائی حضرت. لائی صاحب <coughs> جی حضرت السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ تو جناب اگر کوئی عمر میں بڑا ہو تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ سوال نہیں کر سکتا تو میں مطلب جتنا بھی بڑا ہو جاؤں گا انشاءاللہ لیکن کبھی سوال کرنا نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تو سوال کرنے سے تو مسئلے حل ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور بالکل علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ سوال ہے تو یہ بڑا تکبرانہ جملہ ہے اور مجھے جگہ کوٹ کر چکا ہوں اور آج آپ کے علم میں بھی ایک بات لانا چاہتا ہوں بڑا سخت جملہ ہے تکبر کے حوالے سے جی میں ایک سوال پڑھ رہا ہوں آپ وہ عرض کروں گا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مدینہ مرورہ میں صرف جنت البقی ہے یا کوئی اور قبرستان بھی ہے اور وہاں کے بہابیوں کو کہاں دفن کرتے ہیں جی جناب یہ ایکچولی تاریخ سے متعلق سوال ہے تو آپ جن نے بھی مجھے یہ پی ایم کیا ہے میں ان سے خاص طور پر اور تمام بھائیوں سے عام طور پہ یہ گزارش کروں گا کہ برائے خاک مدینہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ ہم پورے خاندان کے ساتھ انشاءاللہ مدینہ پاک میں حاضر ہو پائیں ہر جو عمرے کی جو ہے وہ حاضری ہو جائے ہر جو عمرے کا سلسلہ ہو انشاءاللہ تو جب مدینہ شریف جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ دیکھیں گے کہ جنت الرقی شریف کے علاوہ بھی کوئی قبرستان ہے یا نہیں ہے تو بہرحال یقیناً ہوگا اور یہ وہاں جو اصن بھائی رہتے ہیں وہ ہمیں بہتر انداز میں بتا پائیں گے انشاءاللہ اور مجھے جن کا انتظار تھا ہم کیسے ان کا جواب آ گیا جی جی جی جی جی جی جی, جی, جی تو ماشاء تو میں معذرت چاہوں گا حضرت مجھے معلوم نہیں ہے اصل میں تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا علمی کا اظہار بھی آدھا علم ہے تو کم از کم اس مسئلے کا میں آدھا علم ہوں اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پر جنت البقی شریف کے علاوہ بھی کوئی مزار یا قبرستان ہے یا نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں ہوگا تو میں پوچھنا چاہوں گا اگر کوئی بھائی مدینہ شریف کے بارے میں معلومات رکھتا ہے تو وہ بتا دیں کہ وہاں پر کوئی قبرستان ہے جنت البقیع کے علاوہ یا نہیں ہے حضرت ہے قبہ شریف میں بالکل عاشق ازار بھائی یہ بھی بتا دیں کہ وادیوں کو بھی کیا جنت البقی میں دفنا دیتے ہیں یا نہیں دفناتے یہ بھی بتا دیں اچھا جی جتنا یہ بتاتے ہیں میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں اگر کوئی بد مذہب یا گستاخ یا کوئی غیر مسلک شخص اگر کسی اچھی جگہ پر متفون بھی ہو جائے تو اچھی جگہ پر متفون ہونا اس کوئی فائدہ نہیں دے گا سب سے بنیادی شہر ایمان اسلام اگر کوئی مسلمان ہے سنی ہے صحیح العقیدہ رہا ہے دنیا میں تو وہ کہیں بھی دفنایا ہوا ہو انشاءاللہ شاء بخشا جائے گا اور اگر کوئی غلط عقیدہ والا ہے غلط نظریے والا ہے تو وہ کہیں بھی ہو وہ پھنسے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا ذہن ہو لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کے لیے جنت البتی کا قبرستان بہت بڑا انعام ہے اور ہر مسلمان کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور اسے جنت البقی عطا فرمائے کیونکہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشاد فرمایا کہ بروز قیامت میں اپنی جب بزار شریف سے اٹھوں گا تو اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر جنت البقی کے قبرستان میں جا کر وہاں کے سارے مسلمانوں کو لے کر اور پھر جو ہے وہ حشر کے میدان کی طرف تشریف لے جاؤں گا تو جنت البقیع والے بڑے خوش نصیب ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی معیت نے حاصل ہوگی سرکار کا قرب ملنے والا ہے ان کو انشاءاللہ تو اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمیں بھی مدینہ پاک نصیب ہو جائے ہمیں جنت البقیع نصیب ہو جائے آمین انشاءاللہ اللہ تو اقتصادی صورت حال پہ ضرور ہم سوچتے ہیں اور سوچنا بھی چاہیے لیکن یہ کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اور دل کو بھی انشاءاللہ آرام ہو ہی جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ <laughs> عش کے بندے ہیں کیوں بال بڑھائی ہیں تو جناب تشریف لائیے السلام علیکم جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا اگر میری اس حوالے سے جو میری معلومات ہیں اگر ہو سکتا ناقص ہو میری معلومات لیکن میں نے جو میری جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ مدینہ شریف میں جتنے بھی لوگ انتقال کرتے ہیں چاہے وہ وہاں کے مقامی ہوں چاہے وہ غیر مقامی ہوں یعنی باہر سے آئے ہوئے حاجی ہوں ان کو جنت الباقی میں ہی دفن کیا جاتا ہے اور ان کی نماز جنازہ پورے مدینے میں رہنے والوں کی مسجد نبی میں ادا کی جاتی ہے اور اس سعادت کو کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں چھوڑتا اس شادت کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا واللہ عالم میں نے جو ہے وہ یہی سنا ہے ہو سکتا ہے خباش شریف میں بھی ہو لیکن میری میرے علم میں نہیں ہے اور ہمارے جو دوست وہاں پر تقریباً پچھلے دس سال سے رہ رہے ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ پورے مدینے شریف میں جو ہے کسی کا بھی انتقال کہیں پر بھی ہو وہ مسجد نبی میں اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے مسجد نبی میں اس کو غسل وہاں پر ہی اس کی ایک جگہ دی بھی ہے غسل دینے کی وہ پورے مدینے میں کہیں پر بھی ہو غسل وہیں دیا جاتا ہے جنازہ وہیں پڑھایا پڑھا جاتا ہے اور دفن بھی غالباً وہیں کیا جاتا ہو سکتا ہے کہ قبا شریف میں بھی ہو لیکن میری اس حوالے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو سکتا ہے ہو لیکن کہ مکی شریف کو چھوڑ کر کون جو ہے کسی اور قبرستان میں دفن ہونا چاہے گا جبکہ وہاں پر ہر ایک کو جو ہے دفن کرنے کی اجازت دی اور دوسرا مسئلہ یہ حضرت کہ وہاں پر دفن کرنا چلے میں نے مانا بہت بڑی سعادت ہے بقی شریف میں دفن ہونا واقعی بہت بڑی سعادت ہے ہم خاک اوڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی جس خاک پہ تعمیر ہے گمبد خضرہ ہمارا تو حضرت بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ لوگ یہ کرتے ہیں وابی کہ جو ہے وہ اس قبرستان میں وہ اس طرح کے کیمیکل وغیرہ ڈال دیتے ہیں اس طرح کی وہ اس میں چیزیں ڈالتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی ہفتوں میں وہ میت جو ہے وہ بالکل اس کے جو جسم ہے وہ پورا جو ہے اس کا حساب کتاب پورا برابر ہو جاتا ہے اس کی ہڈیاں تک جو ہے وہ گل جاتی ہیں اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا جو ایک, ایک خاص حد تک جو انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے جہاں پر صحابہ کرام کے اور مزہ بالکل قریب کا جو حصہ ہے اس کو چھوڑ کر باقی جہاں بھی تدفین ہوتی ہے مسلمانوں کی وہ سب کے سب جو ہے نا وہاں پر کیونکہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے ہر سال لاکھوں مسلمان حج کرتے ہیں لاکھوں مسلمان حج کرتے ہیں لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کرتے ہیں تو انہوں نے بقی شریف جو ہے نا اس کو نہیں بڑھایا انہوں نے غالباً جہاں تک میری معلومات ہے کہ بقی شریف کے حوالے سے بھی احادیث موجود ہیں کہ اگر میرا بس چلتا کسی صحابی کا قول ہے کہ میں یہاں سے لے کر جنت البقی کو کہاں تک لے جاتا ہے اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے تو لیکن انہوں نے بقی شریف کی توسیع نہیں کی ان بھابھیوں نے بقی شریف کی توسیع نہیں کی بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے مرنے کے بعد آدمی ویسے بھی گل سڑکیں چھ ختم ہو جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے تو یہ اس کا پورا پورا استعمال کرتے ہیں اور وہ پورا ایسے کیمیکل اور ایسے اجزاء اس میں ڈالتے ہیں وہاں پر زمین میں اور بخت زمین میں جس میں وہ بندہ جو ہے وہ مردہ و میت جو ہے کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے پھر اس کی جگہ دوسری قبر, قبر کھود دی جاتی کیونکہ وہاں پر نہ تختی لگتی ہے نہ وہاں سے کتبہ لگتا ہے نہ وہاں کو ایسی کوئی چیز لگتی ہے ماں صرف بس اس کو دفن کر دیا مٹی ڈال دی ختم اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے بعد دوسرا آیا دوسرے کی قبر کھودی اسی میں اس کو لٹایا اس کو وہ ڈالے وہ کر دیا اس کی طرح بذات فرما دیں کہ شاعری طور پر یہ کرنا جائز ہے کیا نجیب ہابی یہ کام کر رہے ہیں اس کی اجازت ہے اور کیا اگر انسان کو یہ ہو کہ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ان کا جسم سلامت رہتا ہے مرنے کے بعد تو اب کیا ہم وہاں کی اس جگہ کی تمنا اس لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر وہ لوگ ہمارے جسموں کے ساتھ یا ہماری ان کے ساتھ ایسا کریں گے وہ لوگ تو ویسے تو بے وہ بھی ہے نا کہ جو جس جگہ سے محبت کرتا ہے کل خرج قیامت اسی کے ساتھ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اگر ہمارے دل میں مکی کی محبت ہے تو ہمیں تو ویسے بھی منتقل کیا جا سکتا ہے اگر ہم جہاں پر بھی ہوں تو کیا اس صورت میں وہاں کی جو جگہ وہ جو وابی جو, جو وہاں پر کرتے ہیں قبرستان میں جو وہاں کا بیڑا ہاشا نشر کرتے ہیں معاذ اللہ اس حوالے سے کیا ہم وہاں کی وہ کر سکتے ہیں اور وہ ان کا یہ عمل کرنا صحیح ہے اس کی ذرا تفصیلی بازار فرمائیں تاکہ مزہ آئے ذرا اس کو سننے میں سمجھنے میں السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبر جزاک اللہ میری آواز آئی آپ کو آواز آئی بہت شکریہ جی دیکھیں میں کئی باتیں کرنا چاہوں گا آپ کے اس سوال کے جواب میں بھی اور اس گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے بھی پہلے میں وہ جو روم میں نئے تھے اور دنیا میں پرانے ہیں ان کے مجھے ایسا وہ ان کا جملہ ذہن کو لگا نا تو ازراہ تفنن میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جی میں روم میں نیا ہوں لیکن دنیا میں پرانا ہوں اور میں سوال نہیں کرتا میں جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے تو خیر ہم تو بڑے عاجیز ناکارا اور مطلب بہت ہی عاجز بندے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائیں تو میں یہ سوچ رہا تھا میں نے کہا اگر وہ, اگر وہ سننی نہیں ہے اگر وہ سننی نہیں ہے اگر وہ سننی ہے تو ہماری سرکت آج ہے ٹھیک ہے نا اور جذبات میں آیا ہوا تھا کوئی بات نہیں اور اگر وہ سننی نہیں ہے غلط عقیدے والا ہے تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ جتنا بھی پرانا ہو دنیا میں میرے خیال فرعون سے پرانا تو نہیں ہوگا اسی طرح جتنا بھی پرانا ہو نمرود سے حماز سے قارون سے اور پھر سب سے بڑا جو امام ہے دیوبندی ہوگا پتہ ہے کون ہے آپ کو باہری دیوبندیوں کا سب سے بڑا امام شیطان اس سے بھی پرانا نہیں ہوگا وہ اللہ اکبر تو پھر ایسی بات کیوں کر رہا ہے جب اتنا سے نیا ہے صبح مان لے اپنے آپ کو تو خیر یہ تو ذرائع تفن گفتگو کی بالکل ٹھیک ہے تو جناب ہم تو نئے ہیں لیکن پرانوں کے ماننے والے ہیں اور ہمارے پرانے تو بڑے اچھے ہیں ہمارے پرانے تو ایسے پرانے ہیں کہ جو نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں جتنے اولیا ہیں وہ سب ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے الحمد للہ خیر میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں ذاتی ہم میں سے ہر شخص میں کیا ہر شخص موت سے بڑا ڈر ہے مجھے بھی بڑا ڈر لگتا ہے لگنا بھی چاہیے ایک دنیا بھی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے فراز بھائی آپ کے لیے بھی موقع ہے انشاءاللہ اور ایزی بھائی نے بھی دا, دا, مطلب ہینڈ ریس کیا ہوا تھا اب ڈاؤن کر لیا انہوں نے تو وہ بھی آئیے گا پلیز آیا کیجئے جو جو اس بھائی ہینڈ ریس کیا کریں وہ ضرور آیا کریں بات ضرور کیا کریں بالکل اپنی ہمت اور حوصلہ مت توڑا کریں تو میں مختصر کرتا ہوں لیکن لیکن آپ آئیں گے تو مزہ گا آپ سے خیر تو بڑا ڈر لگتا تھا لیکن جیسے ہی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی دیدار ہوگا تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ یار مرنا تو کتنا اچھا کام ہے مطلب آپ قطع اگر اس بات کے کہ دنیا چھوٹ جائے گی لیکن یہ بھی تو دیکھیں ملے گا کیا عمل جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اچھے عمل کروا دیں ہم سے انشاءاللہ تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ انشاء مرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی انشاء تو میرا خیال ہے ہماری بہت ساری ٹینشنیں تو دور ہو جائیں گی بلکہ ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ کیونکہ جب باہر ہوں گے تو انشاءاللہ پھر وہاں پہ مطلب معاملہ خراب کم از کم نہیں ہوگا انشاءاللہ جب سرکار تسیف لائیں گے ہماری خبر میں انشاءاللہ اور آئیں گے ہمارا ایمان ہے کہ آئیں گے انشاءاللہ تو وہ تو ہماری بگڑی بنا کر ہی جائیں گے نا انشاء اللہ یہ ایسے ہی چلے جائیں گے تو جناب کیا بات ہے جنت میں سب جانا چاہتے ہیں مرنا کون کوئی نہیں بالکل سنی بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں ایک ذرا دوسرے نظریے سے بات کر رہا تھا دیدار کا کنفرم ٹکٹ موت بالکل لاشک ازار بھائی صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی عمدہ بات ہے کہ واقعی یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا ٹھیک ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اعلیٰ کا شیر جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا اللہ بھک بھر اللہ کیا بات ہے جی تو ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ حسان بھائی اللہ آپ کو میری دعا ہے آپ کو جنت البقی نصیب ہو جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے بہنیں بیٹھی ہیں سب کو جنت البقی نصیب ہو اور آپ سب کے ستنے میں مجھے میرے گھر والوں کو جنت البقیع نصیب ہو انشاءاللہ میرا سوال ہے آپ سے کہ بل پر غلط نہ کرے آپ یہاں سندھ کے جنگل میں آپ کا وسالے ظاہری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سندھ کے جنگل میں کیا ہو رہا ہے پتا آپ کو وہاں تو چلو پھر بھی وہ کچھ ایسا مطلب ڈال دیتے ہیں کیمیکل جس سے اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں یہاں تو اس سے بھی برا حال ہو رہا ہے بتائیں تو یہاں تو کھود کھاد کے اس کی ہڈیاں وڈیاں ایک طرف کر کے اور جو بےرومتی یہاں پاکستان میں ہوتی ہے خبروں کی وہ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اگر ہم یہ دیکھیں ہم تو اس دنیا سے مر گئے نا اب تو ہمارا سلسلہ عمل ہوں ہو گیا ٹھیک ہے اب تو جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا ہونا ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ کرنے والے کا مسئلہ ہے ہم تو یوں سمجھ لیجیے ہم دنیا میں بھی اللہ کے سپرد اور مرنے کے بعد تو خصوصی طور پر اللہ کے سپرد ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنیتا ہر قبرستان میں نہیں ہوتا ہوگا بے شک نہیں ہوتا ہوگا لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہیں اسی میں چلے گئے تو کم سے کم اس سے تو یقینا ہزار گنا بہتر ہے کہ ہم جنت البقیم میں چلے گئے ایک بات تو یہ ہے میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں پھر شرعی طور پہ بھی آپ کو حرف کرتا ہوں ان کیونکہ ہمیں پتا تو نہیں ہے نا ہمیں کون سا قبرستان ملنے والا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہم ہمارا سلسلہ عمل منقطع ہو گیا اب ہمیں جانا جی ہمیں لوگ نہلائیں گے دہلائیں گے کفنائیں گے اس کے بعد جو وہ جنازہ ہوگا جنازہ کے بعد ہمیں دفنا دیں گے ٹھیک ہے جی تو اب ہمارا مسئلہ تو بارگاہ الہی میں خصوصی طور پر پیش ہو گیا مطلب جو بھی ہمارا عمل نامہ ہے جو بھی ہمارا ہے وہ ایک بالکل ہمارا سیٹ اپ تیار ہے اور اب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں ان شاء اللہ اب ہمارے جسم سے ہماری کا یقیناً تعلق ہے لیکن ہمیں اس جسم یقینا ہم میں سے ہر ایک کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جسم بھی سلامت رہے اور اللہ کرے رہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہم سب یہی چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ جنت البقیم میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس ملنا کتنی بڑی سعادت ہے ہمارا جسم کیا ہمارا مطلب سب کچھ فنا ہو جائے روح تو خیر فنا نہیں ہوتی میں ایک بات کہہ رہا ہوں سرکار کی اگر ہمیں قربت مل جائے تو اس سے بڑا کیا ہی نام ہوگا اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے بدلے میں ہمیں اپنے جسم کی قربانی دینا پڑ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہم اپنے جسم کو سلامت کروا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اور وہاں بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی میں بتا دوں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں ناجائز اور حرام کر رہے ہیں مسلمانوں کی لاشکی بے حرمتی حرام حرام حرام, حرام قطعی حرام ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اسلام اس بات کو شدید طور پہ رد فرماتا ہے اور اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے اسلام جتنی انسان زندہ انسان کو عزت دیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ عزت اسلام مردے کو دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اسلام مردے کو زندہ انسان سے زیادہ عزت دیتا ہے بہت سارے معاملات میں مثلا جنازہ جا رہا ہوں تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ جنازے کے آگے کوئی ساتھ چل رہے ہو ویسے آپ لوگ چل رہے ہو ہم سب مل کے چل رہے ہو تو کوئی آگے پیچھے اگر چلتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن جنازہ جا رہا ہو تو باقاعدہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جنازے سے آگے نہ چلے آپ کسی جنازے کو عزت ملی کہ نہیں ملی ٹھیک ہے جنازے کو سب سے آگے رکھے اور اس کے سامنے امام صاحب کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اس کو خصوصیت کے ساتھ نہلایا دھلایا جا رہا ہے اس کے بعد اس کو دفنایا جا رہا ہے عزت کے ساتھ اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں یہ سب کیا ہے یہ جنازے کو عزت دی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر جناب دفنانے کے بعد بھی اس کو عزت دی ہمیشہ عزت دی اس عزت دی کہ اس کی قبر پر جو ہے وہ قدم رکھنا حرام قرار دیا اس کی قبر کی بے حرمتی حرام قرار دی تو اسلام تو عزت کا مذہب ہے بھائی سب کو عزت دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں بھی تو ہیں ہی غلط ان کی کس کس فیل کا ذکر کیجئے ان کا یہ فیل بھی یقیناً حرام ناجائز گناہ ہے اور انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور باقی جہاں تک بات ہے جنت شریف کی تو بالکل جنت البقی شریف ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کا جسے نصیب ہو جائے وہ بڑا کامیاب انسان ہے اور اللہ کہہ ہمیں روحانی طور پہ تو نصیب ہوگا ہی انشاءاللہ کیونکہ ہمیں جنت البقیع کی طلب ہے لیکن میں اپنے لیے بھی اور ہمارے سارے بھائیوں کے لیے خاص طور پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے رہے ہمیں فزیکلی بھی جنت البقی نصیب ہو مطلب جنت البقیع نصیب ہونے کا ایک سیدھا سیدھا مطلب یہ بھائی کہ مدینہ شریف میں موت نصیب ہو ٹھیک ہے نا تو مدینہ کی موت کی تمنا کو تو, تو خود سرکار نے آرڈر دیا ہے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے مطلب مدینے میں مرے ہو سکے مطلب کیسے ہو سکے مطلب زیادہ, زیادہ مدینے میں رہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم کی دعا ہمیں یاد ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عمر ضکنا شہادت الفی سبی اللہ مجھے اپنی رام شہادت تھا فرما وہ جال موتی تھی بلادی کا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت دے ٹھیک ہے وہ جال مؤتی تھی بلادِ رسولی کا صلی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو یہ ان کی دعا ہے اور ہماری بھی دعا ہے الحمد للہ تو خا کیسے ہی حالاتوں مدینے سے ہمارا سلسلہ اور رشتہ اور محبت قائم ہے اور رہے گی ان بالکل انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ ہو مدینہ پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کے جلووں میں ہمیں جو ہے وہ بالکل ایمان کی موت تصوب ہو جائے شہادت کی موت تصیب ہو جائے اور وہیں ہمارا سلسلہ ہو آمین فراز بھائی تشریف لائیں گے پھر سننی ٹائیگر بھائی اور ایزی بھائی نہیں سے چلے گئے اگر آئیں تو اچھا لگے گا السلام علیکم السلام علیکم لگا کروں ہوں کہ سنی ٹائیگر بھائی نے جمپ نہیں کی کیونکہ یہ جمپ میں بہت ایکسپرٹ ہیں السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے سارے ٹائپ کر دیجیے جی مفید صاحب آ, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی مدینہ شریف کے اندر کوئی دوسرا قبرستان ہے یہ نہیں ہے تو تیسرا آپ نے یہاں پہ ٹائپ کیا تھا کہ جنت البقی کے اندر آ, اس میں آپ کا آ, مسجد قبا کے سامنے ہے تو وہاں پہ ہاں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے وہاں پہ مگر اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں قوبا کے سامنے وہ میرے ایک ریلیٹو ہیں جو سعودی نیشنل ہیں تین جنریشن سے ان سے میں نے ابھی ٹیلیفون پہ بات کی انہوں نے کہا نہیں کوئی بھی قبرستان وہاں پہ نہیں جنت البقی کے علاوہ دوسرا جو ہے بہت چھوٹا سا ہے جو قوا کے سامنے ہے جو جس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور ایک قبرستان جو ہے وہ شہر سے باہر ہے جس میں جو اپڈیمک ٹائپ کی جو سکنس ہوتی ہے جس کے اندر وہ مر جاتے ہیں لوگ جن میں جو وبائے امراض ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو وہاں پہ دفن کرتے ہیں اچھا مسئلہ یہ ہے صاحب کہ کیا جنت البقی میں جو دفن ہوا تو کیا وہ گارنٹی ہے وہ جنت میں جائے گا کیونکہ لوگ اکثر یہاں پہ ہمارے روم میں تک اکثر یہ بات ہوتی ہے ہر آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ جنت میں مطلب اگر مدینہ شریف میں موت ہو جائے یا جنت جن البقی میں ہمیں کبر کی جگہ مل جائے تو کیا بات ہے اس کی میرے ایک دوست ہیں اور ایک یہاں پہ مکہ شریف میں ایک بہت بہت ضعیف بزرگ ہیں کافی عرصے سے ہیں یہاں پر وہ تو ان کو وہ جانتے ہیں اور میں بھی ان کو جانتا ہوں تو ان سے ہم نے ایک مرتبہ ایسے سوال کیا کسی صاحب نے ان سے کہا کہ میرے ایک دوست پاکستان سے آئے تھے اپنے گھر سے پورا مطلب یہ کہ فیصلہ کر کے کہ مجھے جنرل البکیم میں مرنا ہے مدینے میں مرنا اور جنرل وکیم میں مجھے دفن ہونا ہے انہوں نے اپنا سارا حساب کتاب وہاں پہ برابر کیا اس کے بعد وہ آ کے عمرا ادا کیا اس کے بعد وہ مدینہ شریف میں آیا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک ہفتہ کو قیام کیا تو انہوں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو لوگ کچھ قبریں جو ہیں یعنی جنرل مکیل کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جو ہے قبریں کھود رہے ہیں اور وہاں سے لاشیں نکال کر وہ آگے بڑھائی جا رہی ہیں مطلب کہ انہوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے تو یہ سوال ہم نے ان بزرگ سے سوال کیا جو مکھی میں ہیں مطلب مکھی اور مدینے کے درمیان رہتے ہیں وہ اور وہ اتنا م... مطلب کہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوئی پہنچے ہوئے گئے ہیں وہ ان کی عمر کوئی ہے اس بار اٹھانوے سال قریب ہے ان کی تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا صحیح بات ہے تو انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح بات ہے کہ جو لوگ یعنی گناہگار ہوتے ہیں یا مطلب متقنی ہوتے ہیں یا پرزار نہیں ہوتے ہیں یا جن کو جن کا وہاں پہ جنرل بکی کے اندر کوئی مقام نہیں ہے مطلب یہ کہ جس وقت جس وقت مرے تو ظاہری طور پر تو وہ دفن کر دی جاتے ہیں مگر دفن کرنے کے بعد ان کو ملائکا جو ہے وہاں سے نکال کر ان کو الگ کر دیتے ہیں وہاں اسی جگہ بھیج دیتے ہیں جہاں پہ ان کا اصلی مقام ہے اب چاہے وہ پاکستان کا مقام ہو یا پاکستان میں بھی کوئی بہتر مقام ہوگا مقصد یہ تھا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے ملک میں بھیجا جائے یا کہیں جہاں وہ ان کا مقام ہے وہاں بھیجا جاتا ہے تو یہ انہوں نے بتایا تو میں ابھی بھی ہم, ہم یہاں پہ اپنے کمرے میں ہر یعنی روزانہ ہی بات ہوتی ہے کہ جنت الفقی کے اندر مقام ہو جائے تو کیا ایسا ہے کیا ایک گناہ کا آدمی جیسا اور جنت الفقی میں رفم ہو جائے اللہ تعالیٰ کا کرم کی بات تو اور رحم کی بات تو اور تو وہ تو بجائے اس میں کوئی بھی ایسے وہ مطلب کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ جس میں مہربان ہو جائے وہ کر سکتا ہے مگر کیا جو ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گناگار آدمی ہے اور وہاں پہ وہ مدینی شریف میں ایکسیڈنٹ میں مر گیا کسی اور حادثے میں مر گیا ہو یا تبھی موت مر گیا اس کو وہاں دفن کر دیا گیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا جزاک اللہ خیر اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی دیکھیں آپ کا سوال کئی جہتوں پر مبنی ہے ماشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ جی وہاں سے لوگ منتقل ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے واقعی جس کو طلب ہے جنت البقی کی وہ کہیں بھی ہو اللہ تبارک کا وطالہ کا کرم شامل حال رہے تو اس کو جنت البقی میں پہنچا دیا جاتا ہے اور اس پر آپ ایک بہت اچھی کتاب ہے آپ دیکھیے گا ذلف زنجیر علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ الرحمۃ اللہ تعالیٰ نے تالیف فرمائی ہے تو اس میں آپ نے ذکر کیا ہے ایک ایسی خاتون کا جو یورپ میں رہتی تھی اور مسلمان ہوئی تھی پہلے کرسچن تھیں اور انہیں جنت سے اور مدینہ پاک سے بڑا لگاؤ تھا اور ایک ایسے عرب کا کہ جس کو یورپ سے بڑا لگاؤ تھا اور ایک کسی اور صاحب کا جو کسی اور ملک میں رہتے تھے تو پھر وہ کسی خواب کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ ان تینوں کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا راتوں رات یہ رات, فرشتوں نے ایسا کام کیا ٹھیک ہے رکھنی چاہیے جنت البقیقی کی پہلے سوال کا جواب تو یہ ہوا کہ بالکل ایسا ہوتا ہے اور وہ بالکل بزرگ صحیح فرما رہے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی جن پر مہربان ہو جن پر کرم فرمائے ان کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ظاہری طور پر بھی لے آتا ہے ٹھیک ہے نا ایک تو بات یہ ہوئی دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر کوئی جنت البقیع میں دفنایا جائے تو وہ کیا پکا جنتی تھی ہے؟ تو میرے بھائی عبداللہ بن اوبئی مناسب تھا اور عبداللہ بن ابئی کا جو بیٹا تھا وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کی جب عبداللہ بن اوبئی مر گیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی جو ہے وہ کرتا شریف عنایت فرما دیں عبداللہ بن اوبئی کو پہنانا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمضر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے چادر عبداللہ بن ابئی نے دی تھی اور ظاہر آپ نے وہ احسان بھی اتارنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ کرتا دے دیا ٹھیک ہے اور وہ کرتا اسے پہنا کے دفنا دیا گیا لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے فیض یافتہ کرتے نے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ٹھیک ہے نا اس لیے نہیں پہنچایا کیونکہ وہ اس فائدے کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو جتنے بھی تبرکات جی سن لی ٹائگر بھائی آپ کی باری تھی لیکن آپ نے ہینڈ چھوڑ دیا تھا اب اس کا فیصلہ آپ کوئی بزرگ یہ کریں گے کون آئے گا اچھا ڈی سی ہو گئے تھے ٹھیک ہے چلے <coughs> مہاراج تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تبرکات اور مقامات مقدسہ ان میں تو فیض پہنچانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے لیکن جس انسان کو فائدہ پہنچنا ہے اس کی کیپبلٹی بھی دیکھی جائے گی کہ آیا وہ اس قابل ہے کہ اس تک وہ تبرک کا فائدہ پہنچے تو یاد رکھیے کہ تبرک کا اور مقام مقدس کا فائدہ صرف اور صرف صحیح العقیدہ مسلمان کو پہنچ سکتا ہے اگر کوئی شخص صحیح العقیدہ مسلمان نہ ہو اللہ تعالیٰ زوج اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیاروں کے بارے میں اچھے عقیدے نہیں رکھتا ہوگا تو وہ مقامات مقدسہ ظاہر ہے وہ مقامات مقدسہ بھی اس سے ناراضی ہوں گے نالا ہی ہوں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں نا تو ظاہر یہ اللہ کے پیاروں سے پیار کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے ناراض رہتی ہیں آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کے ٹھیک ہے تو بالکل مقامات مقدسہ کے فیض کے لیے ضروری ہے کہ انسان پکا سچا صحیح العقیدہ مسلمان بھی ہو امید ہے میری بات سمجھ میں آگے یوگی بننا ہم تفصیلی بات کریں گے السلام علیکم و اللہ آئیے اپنے سہن السلام علیکم ذوقیر کو ذرا آپ ذوقیر کو آپ ڈوٹ دے دیں اور ابن عربی کو بھی ڈاٹ دے دیں ابن عربی کو بھی ڈاٹ دے دیں اور اس کو بھی ڈاٹ دے دیں ٹھیک ہے ان دونوں دیوبندیوں کو لانتیوں کو ڈوٹ دے دیں ابھی ذرا مدینے کی بات ہو رہی ہے پاکیزہ جگہوں کی بات ہو رہی ہے تو منحوس لوگوں کا ذکر ہم بیچ میں نہیں کرنا چاہتے تو نہیں گولہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے اب ڈوٹ میں رکھیں تو حضرت میرا سوال آپ سے یہ تھا ابھی آپ نے مدینہ شریف کے فضائل بیان کیے جنت البقی شریف کے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفات کروں گا پھر آپ نے حضور صلی وسلم کی حدیث شریف بھی سنائی اب حضرت میرا سوال یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مدینہ شریف اور مکہ شریف کی مجاورت سے منع فرمایا اب اگر ایک غریب آدمی ہے ایک متوسط طبقے کا آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا کاروبار وہی کروں مکہ مدینہ میں اور میں اپنی رہائش وہیں پر ہی اخت... وہیں پر ہی کروں اور تاکہ میرا خاتمہ جو ہے وہ مدینے میں ہی ہو تو اعلیٰ حضرت جو ہے مجاورت سے منع فرما رہے ہیں تو اس کا حل کیسے نکلے گا پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے میرا حضرت کہ اگر اس کو اگر ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مدینے شریف جاؤں میں مدینے میں ہی رہوں مدینے میں ہی کھاؤں پیوں مدینے میں ہی سو مدینے میں ہی رہوں مدینے میں ہی مر جاؤں ایک دنتا کہ میرا جو میری جو قبر ہے وہ میرا جو جو بھی حساب کے ہے وہ جنت البقی میں ہو لیکن اس کو وہاں کا ویزا نہیں ملتا اور اگر اس کو ویزا نہیں ملتا تو کیا وہ جیسے حج پہ عمرے پہ جاتا ہے اور وہ وہاں پر اللیگل رک جاتا ہے اس لیے کہ یار مجھے یہ فضیلت حاصل ہو جائے مجھے سرکار علی علیہ صلاح السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ کہہ رہا ہے یار میں تو کوشش تو کر رہا ہوں اپنی طور پر کہ میں یہاں رک جاتا ہوں کہیں نہ کچھ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں نوکری کر لوں گا کچھ ایسا کام کر لوں گا تاکہ میرا آخرت میری آخرت سنجھ جائے مجھے سرکار کی شفاعت مل جائے تو اس کا یہ کرنا کیسا ہے اور تیسرا یہ بھی ہے کہ مجھے کسی نے ایک حدیث شریف سنائی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے اور عمرے سے جو حاجی فارغ ہو جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے جاؤ اپنے اپنے شہروں سے جہاں سے تم لوگ آئے ہو. تو یہ سب چیزوں کی روشنی میں بتائیں کہ عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ کس کون سا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جنت البقی بھی حاصل ہو جائے قانونی تقاضے بھی جو ہیں وہ قانونی تقاضے اگر پورے ہوں نہ ہوں صورت میں کیا ہونا چاہیے اور مجاورت سے جو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا اس کا کیا ہونا چاہیے تو اس کا کوئی حضرت ایسا حل بتا دیں کہ بس جنت البقیع مل جائے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا اچھا سوال ہے آپ کا بے شک اچھا سوال ہے میں اب اس کا اچھا سا جواب بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمٰی دیکھیے پیرس لائن بھائی ایک صاحب گزرے انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ آتے ہیں مسجد کے باہر اور اپنے جانور کھلے چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی کبھی ان کے جانور بھاگ بھی جاتے ہیں تو انہوں نے کیا, کیا کہ وہاں پر ایک دیا جو وہ اپنے جانوروں کو کھونٹے سے باندھ کے مسجد چلے جائیں اور ان کے جانور وہاں محفوظ طور پہ کھڑے بھی رہیں ٹھیک ہے انہیں نقصان بھی نہ ہو سکے کچھ دن گزرے ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے وہاں کھونٹا لگا ہوا دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہاں ہو سکتا ہے کوئی مسلمان اس سے ٹکرا کے گر جائے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کھونٹا وہاں سے اکھاڑ دیا تو جناب بزرگوں سے پوچھا گیا تو فرمایا دونوں کو اجر ملے گا کیونکہ دونوں کی اچھی نیت ہے ٹھیک ہے تو عشق اور محبت بڑی عمدہ چیز ہے انداز عشق اور محبت کے علیحدہ ہو سکتے ہیں لیکن مرکز محبت اور جناب حصول منزل محبت وہ ایک ہی ہے اگر یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں مرنے کا ارشاد فرمایا اور مدینہ شریف میں رہنے کا ارشاد فرمایا مدینہ سے محبت کا حکم ارشاد فرمایا تو بے شک یہ اصل ہے اور یہی منزل ہے اور یہی ہمیں پانا ہے یہی مقصود اصلی ہے مطلب ہمیں مدینہ شریف اور مدینہ والے سے ہی محبت ہونی چاہیے بے شک اور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جو مجاورت مدینہ سے مجاورت مکہ شریف سے منع فرمایا وہ بھی مدینہ اور مکہ کی محبت میں منع کیا کیوں منع کیا اس لیے منع کیا کیونکہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ہم جہاں زیادہ رہتے ہیں اس کی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں مطلب ہماری ہندوستانی پاکستانی قوم کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے ٹھیک ہے جی تو میں مثالوں بہت ساری مثالیں نہیں دینا چاہتا یہاں پر یہ بڑی آسان سی اور سادہ سی بات ہے کہ ہم جس جگہ زیادہ رہتے ہیں اس کی اہمیت کھو دیتے ہیں میں آپ کو مطلب سمجھانے کے ہی عرض کر رہا ہوں مدینہ شریف تو خیر بہت ہی مقدس مقام ہے اور بے شک بے شک ہمارے ایمان کا مرکز ہے الحمد رب العالمین وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانے ایمان تشریف فرمائے الحمد رب العالمین بلا تشریح و تمثیل بتا رہا ہوں میرے گھر کے سامنے محمد علی جناح قائد اعظم صاحب کا مزار ہے ٹھیک ہے آپ یقین مانیں میں پیدا یہی ہوا ان کے مزار کے سامنے ہمارا گھر ہے مطلب بہت قریب ہے ٹھیک ہے مطلب میری جتنی بھی عمر ہے ستائیس اٹھائیس سال اس پورے عرصے میں ستائیس اٹھائیس مرتبہ بھی نہیں گاؤں گا بچپن سے اب تک اور شاید مطلب ان کے مزار پر یا ان کے مقبرے پر ابھی مجھے گئے ہوئے کوئی میرا خیال ہے کم سے کم کم سے کم کم سے کم 10 سال ہو گئے ہوں مطلب سال تو ہو ہی گئے ہوں گے مطلب یقین مانے میرے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے میں جب بھی گھر سے کہیں بھی جانا ہوتا ہے مجھے نظر ضرور آتا ہے مطلب ٹھیک ہے نا بالکل سامنے ہی ہے روڈ سے نکلے سامنے مزار قائد اعظم صاحب کا ٹھیک ہے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں وہ مسلمان تھے سنی مسلمان تھے الحمدللہ رب العالمین اور انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا اور ہمارے ایسے ہمارے قائدین میں سے خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دائرے وہ میرے گھر کے سامنے اس لیے میرے دل میں اس کی اتنی ویلو نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھی کوئی ملنے والے کسی دوسرے شہر سے یا کسی دوسرے ملک سے آتے ہیں تو ان کے لیے وہ قائد اعظم صاحب کا جو مزار ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور وہ وہاں ضرور جاتے ہیں اور بڑی اہمیت سے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا تو ہم ایسی قوم ہیں بھائی ہم جہاں ہوتے ہیں اس چیز کی ہمارے اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا ہم جب ٹھٹا شریف جاتے ہیں نا مزار شریف او ہو ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سارے راستے درود السلام ہو رہا ہوتا ہے ماشاء اور جناب بابزو اور جناب بڑے طریقے سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور یہ ہمارے قریب میں جو ہے وہ قطب عالم شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے آپ یقین کریں میرا کم و بیش کم و بیش روزانہ وہاں سے گزر ہوتا ہے میں دور سے روزانہ سلام عرض کرتا ہوں الحمدللہ فاتحہ بھی پڑھتا ہوں لیکن دور سے گزر جاتا ہوں میں اپنی آپ کو وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ لائن این نوم بھائی یہ کیوں کہتے ہیں یہ تو وہ بتائیں گے لیکن یہ کہ قائد اعظم کو کابر علماء علیہ سنت نے سُننی کا ہے اور یہ کہا ہے کہ سلمان سے الحمد للہ اللہ میں ہم کی بات کر رہا ہوں مجھے یہ معاملہ السلام علیکم مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری مفتی صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے آپ ایک دفعہ ریلاگ ہو جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کی آواز دوبارہ سیٹ ہو جائے گی مفتی صاحب آپ ایک دفعہ ریلاگ ہو جائیں انشاءاللہ شاء آپ کی آواز سیٹ ہو جائے گی تو باقی اگر کوئی یہاں پر دیو بندی بھابی قادیانی شیعہ کوئی یہاں پر بیٹھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو آئی ڈیز ہیں یہ کن لوگوں کی ہیں دیو بندیوں کی ہیں یا بھابھیوں کی ہیں یا قادیانیوں کی ہیں یا شیوں کی ہیں جن کی بھی ان چاروں میں سے جو بھی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو اللہ کے رسول کی لعنت ہو صحابہ کی لعنت ہو بزرگان دین کی لعنت ہو اور جو صحابہ کے گستاخ ہیں جو اولیا کے گستاخ ہیں جو سرکار کے گستاخ ہیں ان پر ان کی آنے والی ساری نسلوں پر لعنت ہو جو علماء کے گستاخ ہیں جو علماء کو جو ہے وہ Uh, علماء کی توہین کرنے والے جو لوگ ہیں اولیاء کرام کے جو دشمن ہیں اولیاء کرام کے مزارات کے دشمن ہیں اور جو بموں بمو سے اولیاء کرام کے مزارات کو اڑاتے ہیں ان پر لانت ہو جو خواجہ غریب نواز کے دشمن ہیں جو داتا علی حجوری کے دشمن ہیں ان پر لانت ہو ان کی ماں باپ پر لانت ہو ان کے بیوی بچوں پر لانت ہو ان کی آنے والی ہر نسلوں پر ساری نسلوں پر لانت ہو تو بے غیرت لوگ ہیں ایک نمبر کے جہنم کے کتے انشاءاللہ بن کر جائیں گے جہنم کے کتے بن کر جائیں گے جہنم میں اللہ نے چاہ رہا یہ دیوبندی دیو, بندی دیو بندی جو ہیں یہ تھانوی کے پجاری یہ گنگوئی کے جو ہے وہ پجاری جو ہے نا تھانوی اور گنگوئی کے جو پجاری ہیں نا یہ ہندوؤں سے محبت کرنے والے ہندوؤں کی پرساد کھانے والے اور جناب اندرا گاندھی کی ساڑی کے نیچے بیٹھنے والے اور جناب جو ہے وہ چشنے دیوبند میں ہندوؤں کو مسند مسنت پر بٹھانے والے گاندھی کے ساتھ جلوس نکالنے والے کانگریسی یہ کانگریسی ملہ یہ ہندوؤں کے دوست یہ انگریزوں کے ایجنٹ یہ تھانوی کی ناجائز اولادیں جو کہ انگریزوں سے چھ سو روپے مہینہ تنخواہ لیتا تھا یہ آج کل کے طالبان یہ دہشت گرد یہ لٹیرے یہ ڈاکو یہ خود کش عملہ آور یہ مدرسوں کو مسجدوں کو اور جنازوں کو بموں سے اڑانے والے یہ مسلمانوں کا خون بہانے والے یہ قاتل یہ لٹیرے یہ بینک لوٹنے والے یہ بچوں کا اغوا کرنے والے لڑکیوں لڑکوں کا اغوا کرنے والے یہ دشمن دین ننگے وطن ننگے دین یہ اسلام کے دشمن یہ مسلمانوں کے دشمن یہ پاکستان کے دشمن دیوبندی وہابی لانتی اس وقت جو ہے ساری دنیا نے ان کا مقرو گندہ ناپاک اور سیاہ چہرہ دیکھ لیا ہے سب پہچان گئے ہیں یہ کون لوگ یہ دارم دیوبند کے پڑھنے والے یہ سعودی پیسے پر پلنے والے یہ سعودی ریالوں پر بکنے والے یہ ڈالروں پر ناشنے والے یہ بش کے دوست یہ امریکی فوجوں کو دس سال سے سور کھلانے والے شراب پلانے والے سعودی یہودی یہ ہوتے ہی ایسے گستاخ ہیں یہ ہوتے ہی ایسے کمینے ہیں جنہوں نے صحابہ کو نہ چھوڑا ہو جنہوں نے سرکار علی علیہ صلیم کی شان میں توہین کی ہو جو اولیاء اکرام کو نہ چھوڑتے ہو وہ ہم کو اور آپ کو کیا, کیا کچھ نہ کہیں گے ایسے منافقین ہر دور میں ہوتے ہیں اور اس دور کے بھی منافقین ہیں یہ دیوبندی وہابی ننگے دین ننگے وطن پاکستان کے دشمن اسلام کے دشمن مفتی صاحب آ گئے شکر منا وادیوں بے بندیوں مفتی صاحب آ گئے ورنہ تو آج میں نے چلے جی مفتی صاحب بھائی جی السّلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جی میں یاز کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت مجاورت سے منع کیا تو یقیناً وہ بھی اس کی بات ہے محبت کی بات ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقا اور اس کے دوام کے لیے سیدی عالم حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم ان ارشاد فرمایا بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ایک تو یہ بات ہو گئی تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعی اپنی اس محبت میں بڑھوتری ہی پائے گا اس محبت کو فضول ٹر ہی پائے گا مدینہ شریف میں رہ کر تو اسے ضرور رہنا چاہیے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قربت مدینہ زیادہ مل جانے کی وجہ سے اس کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے اور اس کی اس محبت میں فرق نہ آ جائے تو اس کے لیے یقیناً گاہے گاہے جانا بہتر ہے امید ہے سمجھ گئے ہوں گے اور دوسری بات آپ نے پوچھی تھی کہ مدینہ شریف میں مرنا افضل ہے تو کیا کریں وہاں پہ کیا مطلب غیر قانونی طور پہ رہ جائیں تو میرے بھائی مدینہ شریف میں مرنا افضل سے مراد یہ نہیں ہے کہ مدینہ شریف میں خود کر لے بندہ اور مدینہ شریف میں رہنے افضل سے مراد یہ نہیں ہے کہ مدینہ شریف میں اللہ نہ کرے معاذ اللہ کوئی ایسا جرم کر لیا جائے جس کی سزا میں قتل ہو جایا ٹھیک ہے مدینہ شریف میں مرنے کی خواہش رکھنے سے اور کوشش کرنے سے مراد یہ ہے کہ مدینہ پاک میں ہمارا رہن سہن اتنا زیادہ ہو مدینہ شریف سے محبت اتنی زیادہ ہو کہ یہ تمنا دل میں بھی ہو اور عملی طور پر اس کی کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مدینہ شریف میں ہی گزرے سرکار کے قریب ہی گزرے دیکھیں ہم یہ تو کہتے ہیں نا ہمیں سرکار سے کتنی محبت ہے آپ یہ دیکھیں سرکار کو ہم سے کتنی محبت ہے سرکار چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا انتقال بھی انہیں کے شہر میں ان کے پاس ہو ان کے قریب ہو مطلب تو कि محبت بھری بات ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ کی امت کا انتقال آپ کے مدینہ میں مطلب میں یہ چاہوں گا نا کہ میں جب انتقال کروں تو میں اپنے والوں میں ہوں اور میرے والوں کا میرے گھر والوں کا میرے رشتے داروں کا میرے احباب کا جب انتقال ہوں تو میرے سامنے اول تو میں چاہوں گا ان کا میرے سامنے انتقال ہی نہ ہو میں ہی سب کے سامنے بھر جاؤں لیکن میں آپ کو جذباتی سوچ کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود اگر میں کہیں دور ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم آخری سانس سے میرے سامنے ویسے تو صلی اللہ علیہ وسلم نظر آپ کی شفقتیں ساری دنیا پر ہیں الحمدللہ للہ کوئی شبہ نہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ دیکھیں مزینہ شریف کو کتنی اہمیت دی جا رہا تھا جزاک اللہ امید ہے جواب ہو گیا ہوگا تو کامران بھائی تشریف لائے اور جاید بھائی کا ہے جہاں کا کافی دیر سے جاوید بھائی جنگلات میں آ گئے ناراض ہو گئے جاوید بھائی آئیے آپ سب کے لیے ہیں. روم آپ کا روم ہے آپ ضرور سب آیا کر بات تشریف لائیے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ میری آواز لکھ رہے ہیں جی جزاک اللہ خیر اچھا عزت میرا سوال ہے کہ کرکٹ کھیلنے کے بارے میں جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں کیا کرکٹ کھیلنا جائز ہے اور ایک سام نے مجھے بتایا تھا کہ اس پر کوئی اعلیٰ حضرت نے حرام کا فتوا دیا ہے کہ کرکٹ کھیلنا حرام ہے کیا یہ فتویٰ دیا ہے سوال تھا جزاک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ جی السلام علیکم و اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ میں یہ عرض کر چکا ہوں اس کا جواب کامران بھائی ہم اس میں گفتگو کر چکے ہیں پہلی بات تو یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے خصوصی کے ساتھ کرکٹ کے حوالے سے کوئی فتو دیا ہو یا میرے علم نہیں ہے ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ کرکٹ کھیلنا بالکل جائز ہے جبکہ کوئی نماز خزانہ ہوتی ہو کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کرنا پڑتا ہو لباس میں بے برہنگی نہ ہوتی ہو کوئی ایسا لباس نہ ہوگی جو اسلام بچوں کے ساتھ کیا بڑوں میں کھیلیں آپ سنی ٹائیگر بھائی آپ میرے ساتھ کھیلیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ نمازوں کے اوقات کے علاوہ کسی دن اچھی جگہ پر آپ میرے ساتھ کھیلیں اور انشاءاللہ شاء آپ کو مزہ آئے گا ان اور میں سب بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں یہ اب اور اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اپنی فزک کو بہتر رکھنے کے لیے ورزش کی نیت سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر استحکام نصیب ہوگا انشاءاللہ اگر یہ نیت ہے تو آپ ضرور کھیل سکتے ہیں اور لیکن دھیان رکھیے نماز قضا نہ ہو کسی حرام کام کا ارتقاب نہ ہو جوا جو سٹا نہ ہو ٹھیک ہے بھاگنے سے آپ کی کمر میں سے آپ بھاگا مت کریں آپ کھیلا کریں हम क्रिकेट से भागने की बात नहीं कर रहे हैं हम क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? और दूसरी बात यह है मेरे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे साए भाइयों के आपकी कमर में एक दफा भागने से दर्द होगा दूसरी दफा होगा तीसरी दफा इनशाला वो दर्द भाग जाएगा इनशाला ठीक है तो इसलिए होता है क्योंकि आपने भागना छोड़ा हुआ है तो आप इनशाला जब भागना शुरू करेंगे तो फिर भागते रहेंगे इनशाला <laughs> जी बिल्कुल सुनी तेरिक भाई ने बिल्कुल सही मशवरा दिया कि आप जरूर वॉक किया करें यह बड़ा जरूरी है हजरत उम्र का तकाजा नहीं कोई उम्र का तकाजा नहीं है آپ اسلام بھائیوں کو میں عظرائے ایک بات کر رہا ہوں آپ اسلامی بھائیوں کو بالکل غلط انفارمیشن نہ دیں اپنے بارے میں بھائی یہ بالکل جوان اسلام بھائی ہیں الحمدللہ اور بڑے مضبوط آساد کے مالک ہیں ماشاءاللہ اللہ بیالیس ویالیس کے نہیں لگتے مطلب یہ ہوں گے یا کہہ رہے ہیں تو بیالیس کے ہی ہوں گے لیکن لگتے نہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو اللہ سب کو خوش رکھے آباد رکھے جواب ہو گیا جی سرحان اللہ تو خیر اللہ حرفت سرحان اللہ تو جی جناب کیا بات ہے آواز بھائی بھی آ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مصطفائی بھائی نے ایک ویلکم ٹیکسٹ لکھا تھا ان کو بھی مبارکباد اور جاوید بھائی آپ بھی آئیے آپ رشید لائیے سنی ٹائیگر آپ آئیے آپ آئیے السلام علیکم دیکھیں بھائی شناختی کارڈ کے حساب سے تو میری عمر بیالیس سال ہے لیکن مجھے اپنی عمر پر ڈاؤٹ ہے نا مجھے اپنی عمر پر ڈاؤٹ ہے اس لیے کہ ہماری جو اماں ہیں نا ہماری جو اماں ہے ان کی کیلکولیشن بہت ہی غلط قسم کی کیلکولیشن تھی ان کی کیلکولیشن اس طرح سے ہمارے کارڈ بنے ہیں کہ وہ بھٹو بیٹھا تھا کرسی پر تو وہ عرفان پیدا ہوا تھا اور وہ جو جنگ چھیڑی تھی تو جو ہے سلیم پیدا ہوا تھا اور جب جنگ ختم ہوئی تھی تو کامران پیدا ہوا تھا اور جب جناب جو ہے وہ اس کے بعد جو وہ آیا جب کرسی پر چڑھا تھا جب کرسی پر چڑھا تھا تو فلک پیدا ہوا تھا تو یہ جو کیلکولیشن ہے نا اس حساب سے میرے نے شناختی کارڈ بنا ہوا ہے بھائی تو اس کی آپ 42 جو میں بتاتا ہوں نا وہ میری شناختی کارڈ کے حوالے سے نہیں اصل میں میں بھائی اگر کرسی بیٹھا تھا تو وہ جنگ والی بات کہاں سے بھٹو اگر کرسی پر بیٹھا تھا تو جنگ والی بات کہاں سے یا یہ آج کُرسی سے اترا تھا جنگ والی بات کہاں سے بھائی جنگ تو دیکھو نا ایک پینسٹھ میں ہوئی ہے ایک اکہتر میں ہوئی ہے تو بھائی میں تو جناب دیکھیں میں تو اس دنیا میں شناختی کارڈ کے حساب سے اس دنیا میں جو ہے امن کا پیغام لے کر آیا میری پیدائش جو ہے وہ چھیاسٹھ کی ہے شناختی کارڈ کے حساب سے تو میں تو امن کا پیغام لے کر آیا ہوں اور امن اور بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہوں بھائی میں تو اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تو جناب بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں میری باتوں کو آپ ایسے ہی میری عمر کا مذاق اٹھاتے رہتے ہیں بیالیس سال کو اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی بیالیس سال جو ہے کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی آدمی جب آپ بیالیس سال کے ہوگے نا تو آپ کو پتا چلے گا بیالیس سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا جناب دیکھیں نلیہ السلاۃ والسلام نے نو سو برس اس دنیا میں ظاہری طور پر قیام فرمایا اور کسی نے پوچھا آپ نے دنیا کو کیسا پایا کہا مکان کے دو دروازے ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا اور ہماری تو جناب دیکھیں عمرے کیا ہیں کاش جناب ہم بھی تھوڑا سا دو چار سو سال جی رہے تھے لیکن اس دور میں دو سو سال بھی جینا بڑا خطرہ آیا بھائی بلکہ میں نے حضرت ایک حدیث شریف سنی ہے مفتی صاحب کہ حدیث شریف صحیح ہے آپ نے سنی حدیث شریف یا پڑھی ہے نے کہ سرکار علی سلاط والسلام دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے کھوسٹھ عمر سے بچانا کہ یہ واقعی دعا, دعا یہ حدیث ہے کہ کھوسٹھ عمر یعنی بہت لمبی عمر سے جو ہے وہ منع فرماتے تھے سرکار علی سلاطلام لیکن ایک حدیث شرمے میں حضرت یہ بھی ہے کہ خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے اور عمل اچھا ہے خوش نصیب بدبخ آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے اور عمل برا ہے پھر عمر لمبی کی ایک طرف دعا بھی کی جا رہی ہے ترقی بھی دلائی جا رہی ہے حدیث شریف میں دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوسٹ عمر سے بچانا تو اس کی طرف تفصیل اشار فرمائیں اسی بات میں میرے کو سوال بھی یاد آ رہی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ آپ نے ہمیں اپنی معلومات سے نوازا کہ پاکستان میں اتنے ادوار کی تبدیلی آئی تو سب سے پہلے تو بالکل امن کا پیغام پاکستان کیا بات ہے آپ چھیاسٹھ میں بقول آپ کے اور آپ کی گھر والوں کے پچیس رائز ہوئی ہے پانی میں ماشاءاللہ لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جب آپ چند سال کے ہی تھے اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا اللہ ہو کاش آپ تھوڑے بڑے ہوتے تو ہو سکتا ہے آپ بچا لیتے خیر میں جواب دینا چاہوں گا پھر آپ کے سوال کا ذرا تفنم کی یہ بات آپ کا سوال یہ تھا کہ سرکار سے لوسم نے کورسٹ پن سے جو ہے وہ پناہ مانگی بے شک کسٹ پن سے پناہ مانگی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بُڑھا پہ کے سچ آپ نے وہ دیکھا ہے نا بعض دیکھے بعض بزرگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں یقین مانے ان کے ساتھ بیٹھنے کو دل چاہتا ہے اور مجھے دنیا میں دو ہی لوگ پسند ہیں ایک تو یا تو بچے پسند ہیں جن کو آپ کہتے ہیں سادہ بچے جو سچ جن کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اور مجھے بوڑھے بہت پسند ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں نا جن کے پاس بڑی معلومات ہوتی ہیں جن کو جنہوں نے دنیا گزاری ہوتی ہے دو لوگ مجھے بہت پسند ہیں نا باقی تو سب اپنے مفاد کے لیے اکثر اپنے مفاد کے لیے مطلب دنیا میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو بہرحال آپ سب تو ماشاء اللہ مخلصین ہیں ماشاء اللہ میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں عام حالات کی تو بزرگ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن بعض بزرگ نہیں ہوتے بوڑھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا मैं भी आधा बूढ़ा हो गया हूं जी जी क्या बात है अल्लाह जी जी जी तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपके जवाब में कि बाज बूढ़े नहीं होते मतलब सॉरी बुजुर्ग नहीं होते बल्कि वो बुढ्ढे होते हैं मतलब बुढ़्ढे से मुराद वो बिल्कुल सटियाये होते हैं पागल होते हैं उनको बच्चों का बोलना भी बुरा लग रहा होता है मतलब ऐसे बुढ्ढों से आपका भी हो सकता है वास्ता पड़ा हो जिनकी जिंदगी में कभी कोई तरबियत नहीं हुई होती बिल्कुल पागल होते हैं उम्र ज्यादा होने की वजह से वो बुढ्ढे हो गए होते हैं बस اور سٹیا جاتے ہیں کوئی عقل نہیں ہوتی کوئی فہم نہیں ہوتا الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بکواس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو سٹہانہ پن نا عقل کا پھر جانا پاگل ہو جانا عجیب و غریب حرکتیں کرنا تو اس سے واقعی پناہ مانگنی چاہیے اللہ میں اس سے ویسا ہے اور وہ جو عمر زیادہ تو عمل زیادہ تو بے شک یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ دیکھیں نا میں ایسے بزرگوں کو بھی جانتا ہوں جو ستر ستر اسی اسی نوے نوے سال کے ماشاء اور بڑے نیک پرہیزگار بالکل پہلی سخت میں نماز پڑھنے والے اور ایماندار اور ماشاءاللہ اللہ با اخلاق با کردار اور بڑے پیارے پیارے ماشاءاللہ الحمدللہ تو ایسے بزرگوں کو دیکھ کے تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی بڑے ہو جائیں اور وہ جو سٹیا ہوئے بڈھے ہیں ان کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے پہلے نجات دے دے اس دنیا سے تو دونوں باتیں صحیح ہیں الحمدللہ للہ بس سمجھنے کا فرق ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سٹیا کے لیے بڈھا ہونا ضروری نہیں ہے بعض جوان بھی سٹیا ہوئے ہیں تو جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا تھا ایک صاحب آئے تھے بڑے پرانے تھے وہ تو میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں وہ بھڑے نہیں تھے وہ لیکن میں بدمزموں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جوانی میں ہی سٹیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جاوید بھائی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں عامر احمد آئل بھائی کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں ٹھیک ہے جی جی جی جزاک اللہ آپ لوگ گفتگو جائیے رکھیے گا مصطفی بھائی کرم فرمائے تو کیا بات ہے آئیے اسلائی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے روم میں